ناچیر نے میں حصے مجمول فتح سے ابن تعمیہ کی وہ خباصت اور شرارت بیان کی کہ امبیال مسلاط و تسلیم کی قبور کی مارفت اور پہچان میں کوئی شریف فائدہ نہیں ہے اور ان کا تحفظ دین سے نہیں ہے اس سے تر خباصت اور شرارت پر میں مطلع ہوا ہوں جز نمبر سترہ مجموع الفتابہ اس میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلاط والتسلیم اور کچھ دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقدس مزارات کا ذکر کر کے کہتا ہے فہاد ہل بکاؤ و ام لم یکساب خون الون یکون ولا یزورون ولا یرجون منہا برا کا تنف انہا محل شرک کہتا ہے کہ یہ مزارات انبیاء علیہ السلام کے ہادہل بکا یہ ہوں اور ان جیسے جتنے ہیں صحابہ کرام ان کا ارادہ کر کے کبھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان کی زیارت کرتے تھے نہ ہی برکت کی امید رکھتے تھے کیونکہ یہ سارے مقامات محل شرک ہیں اگلی بات اس سے بدتر ہے کہتا ہے وہ تو و فی اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہیں نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دربار ہو گیا یا اس طرح کے اور دربار امثال و ہا میں یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف جو ہے وہ بھی شامل کر رہا ہے کہتا ہے ان تمام مقامات میں بہت سارے شیطان رہتے ہیں یہ شیطانوں کا مرکز جگہ ہیں وہ توجاد تو جد و و بہت سارے شیطان ادھر رہتے ہیں وہ قدر آہم غیر واحد آلاسورتل ان سے بہت سے لوگوں نے انسانوں کی شکل میں ان کو دیکھا و یقولون لہوم رجال الغیب اور وہ دیکھنے والے ان کو غیبی مرد غیب رجال الغیب شمار کرتے ہیں یعنی وہ ابدال اولیاء جو چھپے رہتے ہیں مخفی رہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اور یزنون الحم رجال المن الصعبین عن البسار سمجھتے یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے ولی لوگ ہیں جو آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں مگر یہ بات نہیں ہے وہ شیطان ہیں سارے اور وہ جنات ہیں اور اس وجہ سے وہ وہان نبیوں کی قبروں پر رہتے ہیں یہ سارے شیطان جو ہیں اور نبیوں کی قبروں پر رہتے ہیں مطلب یہ ہی ہے کہ اس خبیص نے امبیال اسلام کے مزارات کو ایک تو محل شرک کہا اور دوسرا شیطانوں کا مرکز کہا اس کی ایسے اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنا دیدہ دلیر اتنا بڑا شیطان کزاب جری بے باگ بدماش کہ جو صحیحین میں احادیث جن کی صحت میں کلام ہو سکتی یا حسن میں نہیں ہو سکتی یا صحیح ہیں اور تمام راوی سیکا ہیں ان کو موضوع اور من گڑت کر دیتا ہے کہتا ہے سراسر جھوٹ ہی من گڑت ہے یہ صحیح حدیثوں کو جھوٹا کہہ دیتا ہے جس طرح کے یہی حوالہ سفا نمبر دو سو بارہ جو ستارہ اس سے پچھلا سفہ دو سو گیارہ پر وہ حدیث جو سونا نے نسائی مجھ میں ہے جو سیاستہ میں شامل ہے نصائی شریف اس کی وہ حدیث مبارک جو میراج شریف سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے راستے میں کہ آپ نے پورے سینا میں نماز پڑھی یہ آپ نے میراج کے واقع میں مجھ سے سنی ہوگی پھر جبریل امین نے عرض کی نماز پڑے اتر کر آپ نے نماز پڑھی بیت الحم کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان دو مقامات سے پہلے آپ نے نماز پڑھی مدینہ شریف طیبہ میں اور جہاں پر فرمایا گیا کہ حضور آپ کا یہ مقام ہجرت ہے یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور عبد الرزاق مہدی میں کہوں گا بال مدل خبیس یہ وہاں بھی ہے عرب کا اسی وقت کا یہ نیچے تخریج میں لکھ رہا ہے ظاہر و اسناد ہی صحت اس حدیث کی سند ظاہر بالکل صحیح ہے کیوں کہ آمر بن ہشام کہا ہے مخلت بن حسین سے کہا ہے مسلم کے راویوں میں سے ہے سید بن عبدالعزیز سے کہا ہے مسلم کے راویوں میں سے ہے لیکن اتنا لکھا اختلاطا بخرات آخر میں آخری عمر شریف کے لمحات دنوں میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا تو صرف اتنا سی بات ہے اور اس طرح کے راوی آپ کو بخاری میں ملیں گے مسلم میں اور یہ مسلم میں ہے مسلم کروات میں سے ہے یہ حدیث صحیح ہے صرف حافظ ابن کثیر نے اتنا فرمایا کہ اس میں غرابت اور نکارت ہے تو غرابت اور نکارت یہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جس طرح کہ امام تحابی رحمہ اللہ نے شرح مشکل الاثار شریف میں وہ حدیث تشہد قلنا السلام والی جو بخاری شریف میں ہے اس کے متعلق فرمایا حدیث منکر ہے حالانکہ بخاری میں ہے اور انہوں نے فرمایا منکر ہے یعنی نکارت ہے اس میں تو نکارت جو ہے وہ صحیح حدیث کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے آج تک کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ حدیث غریب یا منکر ہو محض روات صحیح اور اس کو جھوٹا کہہ دے من گھڑت کہہ دے یہ ایسا خبیص دیدہ دلیر آدمی ہے اتنا بدماش ہے بدماشی دکھاتا ہے دین میں یہ دو سو گیارہ صفحے پر اسی جلد کے کہہ رہا ہے کہتا ہے یہ جو, کرتے ہیں جو اب جو ابھی میں نے سنائی ہے کہتا ہے یہ سراسر جھوٹ اور من گڑتا ہے کیسی عجیب بات ہے کتے یہ تیری بدماشی چلتی ہے دین میں کیا یہ کیسی عجیب بدماشی ہے کہ جب راوی سارے سکھا ہیں اور مسلم کے روات ہیں کوئی بخاری کے ہیں کوئی مسلم کے ہیں تو حدیث من گھڑت کیسے ہو ہوگی بدماش کمی نے بات نہیں سمجھے لیکن اصل وہی بات ہے کہ جو امام زرخانی نے شرح مواہب اللہ دنیا میں فرمائی ہے کہ اس خبیص نے ایک بد ایک برا مذہب ایجاد کر لیا اب جو کچھ اس کے موافق نظر آتا ہے اس کو مانتا ہے جو مخالف نظر آتا ہے چاہے قرآن ہے چاہے حدیث ہو اس کو پھینک دیتا ہے یہ, یہ درکانی شریف, شریف میں جاؤ بس یہ جیل درکانی کو سرانے اندر اتنا اتنے زرکانی شریف دی ایک جیل تیرہ نمبر پہ یہ لے او ذرا میں بارہ سنا دیں آگے موقع زیارت کر دے ہی نہیں سن تو برکت دی امید ہی نہیں سن رکھتے کیونکہ ہے ہی محلے شیر کو اتنے شیتان ہی رہتے مطلب با ہیں مطلب ہے باقی سب تک یہ کردار رہا ہاں کھولو میں فرماتے ہیں میرے پاس نیا چھاپہ دار التبل میا کا جلد تیرہ ہے اور صفحہ نمبر دو سو چودہ ہے اس پر لکھتے ہیں ولا یعنی یہ بن تعمیہ لمبتادا الہ مذہبن جب اس خبیث نے اپنا ایک برا مذہب بنا لیا بداتی بداطی جاد کر لی وادم و تعظیم القبور ماکانت وہ ہے اس کا مذہب کہ قبروں کی تازی بالکل حرام ہے ان کو اگر جاتے ہو زیارت کے لیے تو صرف اعتبار عبرت کرنے کے لیے اور ان پر رحم کرنے کے لیے بشرتے کہ اس کی طرف سفر نہ کیا جائے تو سارا کلو ما خالف مبتا بفاسد فاس د عقل ہی این ہو۔ کس پایو بالی بے مایت فاؤ سارا بفاسد عقله انده لا یو بالی لا ما یت فاؤ فائدہ لم لہو شبہ تن واحا ہیا کل بالا منہ مباحط مجاز انصف من خالف من قالفی علم و اکبروں میں نقل ہی فرماتے ہیں جب یہ بد اس نے اپنا ایک برا مذہب بنا لیا اب جو کچھ اس کے برا مذہب کے خلاف اس کی فاصد عقل کے مطابق آتا ہے پھر یہ جیسے وہ مست ہوتا ہے نا حملہ آور یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کیا کہہ رہا ہوں ہاں جی جب کوئی اس کو شبہ نہیں نظر آتا تو پھر یہ آخری دعویٰ اس کا یہی ہوتا ہے خبیز کا کہ یہ جھوٹ ہے کیا آخری دعویٰ کیا ہوتا ہے اب بتاؤ بدماشی تیری کیسی چلے گی بغیرت بغیرت تیری کیسی بدماشی چلے گی نسائی شریف کی حدیث ہے سارے راوی سکھا ہیں عبدالرزاق مہدی لکھ رہا ہے اور یہ کتا کیا لکھ رہا ہے کید بن موزوں اس اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اور سناتا ہوں کہ امام شمس الدین زاہبی جیسا بندہ جو انتہائی اس کا موتقد تھا وہ آخر اتنا بدزن اس خبیص سے ہوا کہ اس امام زہبی رحم اللہ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو جو خط لکھا تھا وہ خط سننے کے قابل ہے امام ذہبی رحم اللہ کی تاریخ الاسلام اور بعض دیگر کو تو ان کو پڑھنے سے بعد حضرات دھوکہ کھا گئے کہ وہ اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں اور اچھا سارا کچھ اس کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خبیص نے اپنے جو کچھ خباستے ہیں اور دلالتے ہیں شیطانیہ ہیں امت مسلمہ کی تکفیر عام ہے ایسے فتنوں کو اس منبع بہ شرور والفتن نے کھولا نہیں تھا ابتدام اس کا لقب میں نے ڈالا ہے ابن تیمیہ کا ممبشرور والفتن کیا اس کا لقب ہے بس یہ بالکل اس کا آخری اور حتمی لقب ہے شیخ الاسلام کی جگہ یہ چلے گا اب کیا چلے گا اس, اس کا علم پہلے علم اس کا مسلم تھا کتابیں اس کو حفظ تھیں نے ابتدان اس کے علم کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی اچھے تذکرے کیے پھر ایک وقت آیا اس نے اپنی ایک بدات چھوڑ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ ایسے ہے نا اچھا جالیا جالیا ہی تاریخ دکھانے جب بوجھ گئے تاریخ دانے چ پی سمجھ نہیں آئی تو یہ خبیس نے جب بدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کے متعلق اور زیارت کے خلاف اس نے نکالی علماء نے اس کا تعقب کیا پھر یہ تدریجاً تدریجاً آہستہ آہستہ اپنی خباستیں اور شرارتیں چھوڑتا تھا پھر یہاں تک پہنچا کہ بھائی جب علماء نے اس کا پورا گھراؤ کر لیا اور جیلوں میں پھینکا گیا اس کو اور جناب بڑے بڑے ہمارے سنی علماء کوزات نے اس کی تکفیر کی بعد نے تدلیل کی بات نے کہ جس طرح تو صورت حال یہ آ گئی کہ بھئی یہ اپنوں کے اندر بیٹھ کر خباستیں ظاہر کرتا تھا اور دوسروں دوسرے حضرات کے سامنے چھپا جاتا تھا تکیا جیسے شیعہ کرتے ہیں نا تکیے سے کام لینا شروع کر دیا ہے اس نے تو جب اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں اور اس کی وہ خبیز فکر جو ہے وہ تدریجن تدریجن مرحلہ وار منظر عام پر آئی ہے تو علماء اس کے وہ سابقہ حال کو دیکھ کر دھوکا کھاتے رہے جن، جنہوں نے کھایا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہتھا کے اس کی پوری خباستیں جو ہیں وہ صفی الدین بخاری جو ہیں رحمہ اللہ ان تک بھی نہ پہنچ سکیں اس وجہ سے انہوں نے القول الجلی اس کے حق میں لکھ دی اس کی مکمل خباستیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام سننی نہیں کہہ سکتا اس کو دال مدل یا زندید کہنے کے سوا دل کو سکون نہیں آتا دل کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک اس کو زندگی یا کم از کم دال مدل نہ کہیں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی اس خبی شخص نے علماء کو عجیب شش و پنج اور حیرانی میں رکھا ہے حتیٰ کہ امام شمسین راہ بھی فرماتے ہیں مدت ہو گئی میں تولنے میں لگا ہوا ہوں تول رہا ہوں کہ کس کو کیا کہوں زاغل العلم میں لکھ رہے ہیں مدت سے تول رہا ہوں پریشان ہوں کیا کہوں کچھ مجھے یہ کہتے, اس کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حامی ہے اور اس کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید کرتا ہے ابن تیمیہ کی میں کیا کروں پریشان ہوں کوئی تول نہیں سکتا لیکن جا کر میرے خیال میں انہوں نے اگر تولا ہے تو اس خط کے دوران تولا ہے جو اس کو خط انہوں نے بھیجا تھا سبحان <سلام> سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ کھول سی بچاخر آخر فہرست کھول رہے سمجھ نہیں آئی بات کی امام تقی حسنی رضی اللہ تعالیٰ نے دفع اور شعبہ من شباہ کتاب میں تشریح کیا اس بات کی کہ یہ تکیا کر جاتا تھا علماء سنی حضرات جو ہوتے تھے ان کے سامنے بات اور کرتا تھا مکر جاتا تھا صاف انکار کر جاتا تھا اور جبکہ اس کے خبیص فتوے جو ہیں وہ پکڑے جاتے تھے پھر سفید انکار کر جاتا تھا یہ اس کی روش تھی اور اس کا منحج تھا اس کا طریقہ تھا ابن تیمیہ تھا بات کو سمجھنا ذرا اب وہ خط میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس خط کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ امام عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نو جو امام ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں اپنی کتاب ال بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ پہلے میں اس کا نام بولا تھا التوبیخ التوبیخ نہیں ہے کتاب کا نام ہے ال بالتوبیخ لمن ذمت تاریخ سمجھ آئی کہ نہیں اس کے صفحہ نمبر ایک سو چت فیس پر ایک سو 36 پر آپ فرماتے ہیں دفاع کرتے ہوئے بات کو سمجھنا امام زاہبی پا امام زاہبی کا کیا مطلب کہ امام زاہبی پر الزام دیے گئے کہ تاریخ میں دنڈی مار جاتے ہیں خصوصاً ابن تیمیہ کے متعلق تو امام عبد الرحمان سخاوی رحم اللہ دفاع کرتے ہوئے بچت کرتے ہوئے حافظ کی کہ یہ الزام کے ابن تیمیا کے حق میں ہے یہ آپ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے وقت رے تو لہو عقیدتن مجیدتن ایک بزرگ عقیدہ میں نے ان کا دیکھا ہے یا عقیدہ ایک دیکھا ہے اس امام زہابی کا ور رسال تن کا تبہا لبن تیمیا لف نسبت ہی ل مزید ہی مفید فرماتے ہیں میں نے ایک خط دیکھا ہے امام زہابی کا جو انہوں نے ابن تیمیہ کے نام لکھا وہ خط امام زہبی کو ابن تیمیہ کا متعصب قرار دینا کہ یہ ان کے اس کے حق میں ابن تیمیہ کے حق میں تعصب رکھتا ہے یعنی کیا مطلب کہ شدید معتقد ہے فرماتے ہیں یہ نسبت کرنا زہبی کی طرف شدید تعصب کی ابن تیمیہ کے حق میں وہ خط وہ خط دفع کرتا ہے وہ کیونکہ رسالتا کا لبن تیمیہ بات کو سمجھنا ابن تیمیہ کی طرف لکھا وہ خط آگے اگرچہ زاغل العلم کی آ ہے نا عبارت تو وہ زاغل العلم ابن تیمیہ کے تھوڑی لکھی تھی وہ تو ایک کتاب ہے آپ کی رسالہ ہے ابھی میں سناتا ہوں وہ الگ ہے بات ہو رہی ہے رسالت کا لبن تیمیہ آپ نے یہ خط ہی خالے سے بنے کے لیے لکھا تھا امام عبد الرحمان فرماتے ہیں اس خط پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام زاہ اس کے حق میں متاثر نہیں ہے اسے اعتقاد نہیں رکھتے اگر رکھتے تو ایسا خط کیوں لکھتے سمجھ نہیں آئی یہ سفہ نمبر ایک سو اعلان علیہ سے میں نے سنایا ہے اور علامہ شیخ زاہد کو سری رحم اللہ اللہ تعالی ان کی مغبرت فرماوے ان پر رحمت فرماوے اہل سنت کے عقائد کا بہت بڑا دفاع کرنے والا شخص گزرا ہے عرب کے اندر مصر کے اندر اگرچہ اصل میں ترکی ہیں لیکن پھر ہجرت کر کے ادھر عرب میں آ گئے تھے تو شیخ زاہد کو دیوبندی حضرات جو ہیں وہ خبیس وہ اس او او او او او عجیب منافقانہ طریقے سے ان کے قریب ہو گئے جی اور ان کو اپنا بتایا نہیں ہے کہ ہم ابن تیمیہ اور وہابی ٹولا ہیں تو اس وجہ سے انہوں, انہوں نے ان سے اور ان خبیسوں نے ان سے کچھ نہ کچھ کی سبق سندے حاصل کی ہیں سندہ حاصل کی ہیں تو یہ محاذ لا کی بنا پر ہے اگر ان کو پتہ چل جاتا تو جو ابن تیمیہ کے متعلق اتنا سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے سمجھ نہیں آ رہی شیخ زاہد کو رحم اللہ نے شیخ زاہد کوسری رحمہ اللہ نے ہاں جی یہ شاپا اور غفیر الح نے یہ رسالہ اور خط جو ہے ابن تیمیہ کے نام کا زاغل العلم کے آخر میں چھاپا ہے ان نسیحت الزب کے نام سے کس کے نام سے ان نسیات الحابیہ اور جو ان کا علم کلام میں مجموعہ چھپا ہوا ہے اس مجموعہ کے اندر بھی آخر میں اس کے اندر بھی انہوں نے یہ خط جو ہے اس کا متن پیش کیا ہے اس خط کا, خط کا میں متن آپ کو خلاصاطن پیش کرتا ہوں ہاں انہوں نے سند کے ساتھ لکھا حافظ علائی جو ہیں ہاں جی خلیل علائی رحم اللہ ہاں جی انہوں نے حافظ انہوں نے وہ خط نقل کیا ہے آگے پھر ان سے اسی طرح سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ سند موجود ہے وہ خط آپ کو میں سناتا ہوں اس سے ابن تیمیہ کی صحیح حقیقت کھول کر سامنے آ جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ حافظ اہبی اس باب میں منصف رہے ہیں اس طرح کہ جیسے جیسے حالات اس کے کھلتے گئے حقائق کھلتے گئے آپ اپنا فیصلہ تبدیل کرتے گئے حتیٰ کہ آخر میں یہ فیصلہ جا کر پیش کر دیا اللہ! آپ فرماتے ہیں اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اعلیٰ یا رب الحمنی و عقلنی آثراتی وحف المانی و حض ہو اللہ قلت حزنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں اپنی ذلت پر اس کی تعریفیں کرتا ہوں کہ میں اس وقت کتنا ذلت میں ہوں کہ حالات اتنا تنگ ہیں خصوصاً یعنی دین کے متعلق ان کی سمجھ کے مطابق اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما میری لگزشوں کو معاف فرما میرے ایمان کو محفوظ فرما اور ہائے افسوس اپنے غم پر کہ کتنا قلیل ہے میرے پاس غم کتنا قلیل ہے مجھے اور زیادہ غم ہونا چاہیے اپنے غم پر بھی وہ اس سے جو ہے وہ ندبہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں وا سفا سنت وضہاب اہل ہا ہائے افسوس سنت پر اور سنت کے رکھنے والے یعنی سنت کے عمل سنت کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے جانے پر واہ شوکاہ یہ سب تاریزیں ہیں اس کے لیے ابن تیمیہ کے لیے جس کو خط لکھ رہے ہیں واہ شوکاہ لاخوا نے شوق ان بھائیوں کی طرف جو مومن ہے جو رونے پر میری امداد کرتے ہیں واہ فخ مسو بھی علم و احلت تکوا و کنو خیرات فرمایا اور بہت غم ہے ان مجھے ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کے نہ رہنے پر کہ جو علم کے چراغ تھے تقوی کے چراغ تھے خیرات کے خزانے ہوتے تھے یعنی ان کی سمجھ کے مطابق نا جتنا نظر باریک ہوتی ہے اتنا باریک نظر آتا ہے ورنہ تھے تو صحیح تو بالمن منشا آہ وجود در ہمن در ہم ہلا یا من حلال و آخر آہ وجود من حلال و آخر اور آہ حلال درہم کے وجود پر اور ایسے بھائی پر جو منہ ہو جس کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل ہو آ فرما فریاد کر رہے ہیں کہ ایک تو حلال کا پیسہ نہیں ملتا اس دور میں حلال کا پیسہ نہیں ملتا دل ہمیں حلال پر افسوس ہے وہ رہا نہیں دوسرا فرمایا ایسا کوئی بھائی نہیں رہا کہ جو اس کی بات سے دل کو سکون پہنچے خیر آگے فرماتے ہیں تو بال منشاغ لو آئے بہو بننا سے انتہائی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے عیبوں میں مصروف رہے اور لوگوں کے عیبوں سے صرف نظر کے کیے رکھے وہ تب بند منشاغلہ ہوا عجوب اللہ سے اور ہلاکت اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کے عیبوں میں مصروف لہتا ہے اور اپنے عیبوں کی طرف نظر نہیں کرتا بات نہیں سمجھے آپ فرماتے ہیں الا ترا اب اب خطاب کرنا شروع کر دیا ابن تیمیہ کو فرماتے ہیں علاق کم ترل قزا تفی آئے نے اخی کا وطن سل افی آئی نے کا بتا تو کب تک اپنے بھائی مسلمانوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شتیر میں یاد کرے گا کیا کمال کے الفاظ کہاں تک کب تک اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تنکا دیکھتا رہے گا اور اپنی آنکھ کا شاطر تجھے نظر نہیں آئے گا کب تک یہ چلے گا الا کم تمدہ ہو نفسا کا و شکا شکا کا اپنے آپ کی تعریف اپنی بڑک اٹھ اونٹ جہ اونٹ جب وہ اپنی نکالتا ہے نا منہ سے لفافا کی کہتے لوٹا تو اس وقت بڑ بڑ بڑ بڑ, بڑ, بڑ, بڑ کرتا ہے شکشک اس کو کہتے ہیں آ فرماتیا جہ اپنی بڑ بڑا کرنا انہوں انہاں بڑ بڑا ان تریفا کدوں کنا چیر کرتا رہے گئے بھائی باہر آتے کا اپنی عبارتوں دی و تدمل تدمل اولا عُلَمَا اور علماء کی مذمت کرتا رہے گا وہ تب تب و اولا اور پیچھے پڑا رہے گا لوگوں کی عیبوں کے ماں علم کا بنا حجر بنا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تجھے علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آپ نے فرمایا تر کرو موتا کم اللہ اپنے مردوں کو خیر کے بغیر مت یاد کرو فن افدو علامہ قدموں جو وہ کر گئے لے گئے پہلے وہ پہنچ پا گئے اس کو پہنچ گئے بلا ارف ان کا تقولی افسکا فرماتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہے گا کہ انما مل وقی فی ہا الادین ماں شم راحت اسلام ہے ولا عرف ما جا بہ محمد الصلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں میں انہوں نے اسلام کی بو نہیں سونگی اسلام کی بو نہیں سونگی اور نبی اکرم جو دین لائے ہیں اس کو پہچانتے نہیں ہیں یہ سب بےمان ہو گئے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے مشرق مشرق مشرق تو تو کہے گا کہ ان لوگوں کی عزت دری اور ان کے خلاف بولنا یہ تیرا جہاد ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تو ڈنڈی مارے گا اور کہے گا اس کو جہاد کہے گا سمجھ نہیں آ رہی بلا واللہ ہے تو جو یہ مسلمانوں اور علماء کے متعلق بک مارتا ہے بلا واللہ ہے تیرا یہ کہنا کہ میں جہاد کرتا ہوں واللہ ہے آرف خیرن کثیرن نما ادا عاملا بہیلا ابدو فقد سبحان سبحان اللہ فرماتے ہیں جو توں نے کہا ہے کہ لوگ بس دین کو پہچان دین کی پہچان لوگوں میں ختم ہو گئی اور سب بےمان ہو گئے اور مشرق ہو گئے اور فلان ہو گئے اور مجھ پر جہاد فرد ہے میں جہاد کر رہا ہوں زبان کے ساتھ ان کے خلاف فرماتے ہیں سن لے وہ لوگ جن کے متعلق تو یہ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں تو نے جو کہا کہ وہ سب ایمان ہیں اور مشرق ہیں اور اسلام کو انہوں نے پہچانا نہیں اور محمد پاک کا دین سب منکر ہو گئے فلان فرماتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں وہ بہت سی خیر کو پہچانتے تھے اور اتنا ضرور پہچانتے تھے کہ جتنے پر انسان عمل کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے وجاہلو شیئن اور اگر دین کے بعض کاموں سے وہ جہل رہے ہیں تو صرف وہ کام کہ جن کے جن کی جہالت کو ان کو نقصان نہیں دیتی کیا بلکہ وجہ شیئن کسیرن ممالا یعنی تو جو اپنا دین سمجھتا ہے کہتا ہے اس دین سے وہ جاہل تھے فرماتے ہیں وہ ضرور تیرے بتائے ہوئے دین کے اس حصے سے جاہل اور بے خبر تھے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جس کا وہ بیکار تھا ہے وہ بخشش میں کوئی فائدہ نہیں دیتا نہ اس سے بندہ دوستی بنتا ہے نہ جنتی بنتا ہے یہ ابن تحبیہ کے دین کا حال بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رجل اندازہ لگائیں استاد کہنا گارہ نہیں کر رہے ہیں یا رجل بلاہ عالیہ کفانا تجھے خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں بعد آ ہم سے فائنا کا مہجاج ان بہت جھگڑالو ہے تو. علیم الشان ہے زبان پر علم رکھتا ہے اور علیم الشان منافق حدیث میں آیا لا تقرر والا تنام نہ تو رکتا ہے نہ تو سوتا ہے میں کیا کہنا سائن تھی نکل جاندی لا تقیر و لا تمام سمجھ نہیں آ رہی ایا کم و لغلو تعطفین ایا کم الغلو الدین یہ دین میں جو مغالتے ڈالتا ہے نا تو بھاگ آ ان سے کارے کارحان نبیوں نبیو کا صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وہاں وہاں وہ نہا سوال وقال, إن كل منافق علی اللسان منافق علی ملسان والی حدیث یہاں پک دی فرماتے ہیں کثرت الکلام بغیر دلیل تک سل کل بیدا کانف الحلال وق فائدہ تلکل کفری یات التی تو مل کلوب تو مل کلوب یا تو ہم آپ <تصفيق> فرماتے ہیں بغیر دلیل کے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے جب کہ حال حرام میں ہو لیکن کیسے پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا جب تو فلاسفا کی باتیں لے کر چور چل پڑتا ہے اور یونوسیہ کی باتیں لے کر چل چل پڑتا ہے وہ ایسے کفریات ہیں جو بندے کے دلوں کو اندھا کر کے رکھ دیتے ہیں آپ فرماتے ولہ سرنا قد کا تن فل وجود دوہ کا تن فل وجود ہم تو ہنسی رہ گئے ہیں فیلا کم تن بو شدود کا کل کفریا تل فلسفیا لینا رد لا کب تک تو۔ ہاں فلسفی فلسفیوں کے کفریات کی پاری کیے ان کی قبروں سے نکال نکال کر ہمارے سامنے رکھے گا تاکہ ہم اپنی عقلوں کے ساتھ ان کا رد کریں یار آ قد بلعت سموم فلاسفت و مصنفات تو شیر ہو گیا ہے ہاں جی ہو گیا ہے جی کی زہریلی باتوں سے ان کی زہریلی کتابوں سے و بیکسرت استعمال اس میں اور زیادہ زہروں کو استعمال کرنے سے جی جس من پر جب ہم تو پھر وہ بدن کے اندر پکی ہو جاتی ہیں ہاں جی ودن کے اندر کا تلاوت بے تدبر خشیا بے تلک کورن و سمتن بے تفکیرن فرماتے ہے ہے شوق عشق ہمارے اندر تڑف رہا ہے ایسی مجلس کا جس کے اندر تلاوت قرآن کی ہو تدبر کے ساتھ اللہ کا خوف و اس کی یاد کے ساتھ اور خاموشی ہو اپنے گناہوں پر سوچنے کے ساتھ پرماتے واہن لے مجلے سی ید کرو فیح لبرار واہن لے مجلے سی ید جب واہل مجلس ید کرو فی البرار کیا ہی اچھی ہیں وہ مجلس ہیں جن کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے ذکر سال ہی ن تنظل الرحم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں لا اندہ ذکری سال ہی ند کروں نہ بل اس درا و پر مات وہ محفل نہیں جس محفل میں اللہ کے ولیوں کا پاکوں کا سالحین کا ذکر ہو مگر عیب جوئی اور لانت کے ساتھ کیا مطلب اے ابن تیمیہ جب تو اللہ کے پیارے سالحین صاحب کا بندوں کا ذکر کرتا ہے لانتوں کے ساتھ عیبوں کے ساتھ کرتا ہے لہذا تیری محفل میں لانت تو اتر سکتی ہے رحمت نہیں اتر سکتی آگے فرماتے کا نسے فل حجاؤ دے وسان اپنے ہزم شیک فوا تہما فرماتے ہیں حجاج بن یوسف دنیا کے مشہور ظالم کی تلوار اور ابن ہزم کا اے ابن ہزم کی زبان اور قلم ہے یہ جی دونوں شقیق سگے بھائی تھے کیا مطلب برابر ظالم تھے گستاخ تھے وہ صحابہ کو نہیں دیکھتا تھا یہ ابن اعظم جو تھا یہ اماں کو نہیں دیکھتا تھا فوا ہے اے ابن تہمیا تم نے ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ بھائی چارہ کیا تیری قلم بھی اسی طرح چلتی ہے زبان تیری اسی طرح چلتی ہے تو بھی کستاخ ہے ان کی طرح اور ظالم ہے ان کی طرح فواق ہے تو تو نے مشابہت کی ہے ان کی سن لو سن لو پتہ چل جائے یہ شیخ الاسلام کیا بلا ہے پباخ ہے تو ہم سچ لکھا ہے جن بزرگوں نے لکھا یہ بے امام یہ پہلا شخص امام شمس زہبی ہے رحمہ اللہ جو فرما رہے ہیں ابن تیمیہ کے متعلق کہ تیری زبان اور قلم حجاج بن یوسف کی تلوار کی طرح ظالم ہے اور ابن ہزم ظاہری المحلہ کتاب والے کی زبان اور قلم کی طرح ثالم اور گستاخ ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے فرماتے ہیں آگے کچھ فرمایا ہے وہ خود شیخ زاہد کوسری جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس میں کلام کافی ایسی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ ورکا پھٹا ہوا پرانا صاحب و سیدھا جتنا ان کو ملا انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے سمجھ نہیں جی آ رہی اب بات کو سمجھنا آگے فرماتے ہیں جو اصل لفظ ہے نا اس کے متعلق کہنے کے وہ کمال ہیں وہ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اصل جو الفاظ کہنے کے تھے وہ اللہ تعالی نے محفوظ رکھے ہیں فرماتے ہیں یا خیبت کا اب کے جملوں پر غور کرنا فرماتے ہیں ہر رسوائی اور بربادی اس بندے کے لیے جو تیری اتباع کرے گا کیوں کہ وہ زندک اور شریعت سے انحلال شریعت سے آزاد ہونے کے محل میں ہے کیا مطلب کہ وہ زندید اور شریعت کے منکر بن جانے کے خطرے میں رہے گا جو تیرا مدعبے پیروکار رہے گا یہ تو میں ثابت کروں گا نا بھی. میں ثابت کروں امام زاہبی کا دعویٰ ہے لیکن دعویٰ کمال ہے اس کا مطلب ہے پوری بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ گئے تھے سنو اس کا مطلب یہ نکلا کہ استاد اگر گستاخ بن جائے پھر جائے دین سے بیمان بن جائے تو پھر ادب میں نہیں رہنا یہ دیکھ لو شمشاد آدمی کی سنت ہے فرماتیا یہاں ہے بتا من اتباق <تصفيق> لو مارد الزند قتل ان زندگی اور دین سے آزاد ہونے کا خطرہ لا ہے کہ شخص کے لیے جو تیرا پیروکار بنے گا وہ زندگی بن جائے گا یا جناب جی شریعت سے آزاد ہو جائے گا لا یا معدہ کانا کلیل العلم ودین باتول شہوان خصوصا جب علم تھوڑا رکھتا ہوگا دین تھوڑا رکھتا ہوگا باطل پرست ہوگا خواہشات نفسانی کا بندہ ہوگا شہانی ہوگا لاکن نہو کا وجہ کب یدہ و لسا نہیں لیکن تیرے جیسے پتو کو وہ ضرور فائدہ دے گا تیرے جیسے کو فائدہ دے گا کہ وہ تیرے تیرے تیرے تیری طرف سے جہاد کرے گا لڑے گا ہاتھ کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی لوگوں کو کہے گا خبردار ہمارا شیخ الاسلام ہے اسلام تو اسی نے سمجھا ہے باقی سب کا پھر مشرق گزرے ہیں سب جاہل گزرے ہیں سب بےمان گزرے ہیں سب مرتد مشرق گزرے ہیں اسلام سمجھا ہے تو اسی نے سمجھائے ہے آپ فرماتے ہیں سن لے ایسا جاہل شہبانی ایسا باتل پرست بندہ ایسا پتو قلیل علم جاہل وہ فرمایا تیری طرف سے جہاد کرے گا تجھے تو فائدہ دے گا لیکن آگے فرماتے ہیں وہ فل باتیں ادب بنا کا بظاہر تجھے فائدہ دے گا اندر میں حقیقت میں تیرا وہ دشمن ہے بے حال ہی و قلب ہی اپنے حال و دل کے ساتھ کیوں کہ وہ سارا کچھ تیری تباہی کر رہا ہے ہاں جی اس وجہ فرمایا آپ نے فرمایا یہ ایسے بندے جو ہیں وہ تیری طرف سے دفاع کریں گے جو باطل پرست ہوں گے شابت پرست ہوں گے ان کا نہ دین ہوگا نہ علم ہوگا اگر ہوگا تو معمولی ہوگا تو معمولی ہوگا میرے بھائی ادھر اتوجہ سے سننا آپ فرماتے ہیں فحل مظم و اتبائے کا اللہ قائید مربو تم خفی او آم او آم او غریب مرا بالکل پر ہو تے سارے لقب را سڈے تیرا پہچان کتنے پر آ فل موزا کا آپ فرماتے ہیں جو تیرے تابے ہیں زیادہ تر کون سے لوگ ہیں کئی دون کئی کے معنی سنو وہ ٹٹی, ٹٹی جس کے بازو پورے نہ نکلے ہوں <laughs> وہ ہرن یا پرندہ جو انسان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے اس کی بات پر لگ جائے یہ قید کا معنی ہے کیا مطلب جو بچارے دین کی سمجھ کے پر پورے نہیں اگ پائے ایسے بے پر ٹڈی کی طرح جو لوگ ہیں یا جناب جی ہرن اور پرندے اور بھیڑ بکری کی طرح جو کسی کے پٹھے گندم پر لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں بربوت ان باندھا ہوا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے فرمایا ایسے ہی تیرے تابے دار ہیں خفیف فلاقل پاگل پدو اکل دے تھوڑے اکل دے थोड़े, نقل دے تھوڑے لال سیا ماں آگے فرماتے ہیں ایک یہ کی ہے تیرے تاپے داروں کی کون سی کہ جو بھیڑ بکری کی طرح ٹڈی کی طرح بے پر ٹڈی کی ذرا پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں باندھی ہوئی کہ وہ تیرے تیرے اندھے موتکل بن گئے اس کی وجہ سے پیچھے چل رہے ہیں خفیف العقل ہیں عقل کے تھوڑے ہیں عقل کے فدو ہیں مغفلین ہیں کیا ہیں مغفلین فدووں کو کہتے ہیں عربی میں کمزور کمزور دماغ والوں کو کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک ون کی ایک قسم یہ ہے تیرے ماننے والوں کی دوسری عامی یون قزا عام جل بن بلی دودھ عوام الناس میں سے چھوٹے بلید دودھ ذہن کند ذہن تیسرا غریب بن واجب ان کمی مکرے فرماتے ہیں تیسرا ایسا اوپرا شخص اجنبی شخص جو غصہ کی وجہ سے خاموش ہے جو بول نہ پائے اندر اندر کرتا جلتا رہے اس کا بس نہ چلنے پائے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ڈرتا رہے <laughs> ابن قیم کی طرح ابن بنے عبد الحادی کی طرح ہاں جی جناب جی ابن ابل حض کی طرح اندر اندر کرتے رہیں کُرتے رہیں غریب ان واجم ان قبی ان مکرے اونا شف ان سال ان عدیم الفا میں اونا یا خشک مزاج آدمی جو بے ذوق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بے خشک خوش کی آبد خوش قابد جہا محبت رسول ہے hey! جڑا محبت دے درد دی دولت تو خالی ہے نا شف ادیم فہم سمجھ نکتا نہیں دین کی آجی پھر خشک مزاج ہے بے سوکا ہے کور باطن ہے لیکن عبادت کرتا ہے نیک رہتا ہے تیری طرح جیسے تو تشک مزاج بھی ہے اور نیک بھی ہے ادیم الفہم بھی ہے وہ توجہ کرے آجے ایمان سے کہتا ہوں جتنا ابن تیمیہ کے موت کے دم نے پائے ہیں ان تین ورکیوں سے باہر نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں ابن تیمیہ اگر تو میری تصدیق نہیں کرتا تو جاؤ آزما لے وزن کر لے تجھے پتہ چل جائے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں تیرے پیروکار ویسے ہی ہیں اللہ اللہ کمال کیا یاد کرو گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چھپے خزانے تمہارے سامنے رکھنے کی توفیق مجھے بخش دی جن تک تمہارا پہنچنا متعذر تھا میرے ساتھ تو توفیق الہی ہی شامل ہے آپ فرماتے ہیں اے اے اے کب تک تو کب تک تو اپنے شہوت کے گدے کے ساتھ یاری دوستی کرے گا یا مسلم آگے پتہ نہیں بھارت کچھ لفظ گرا ہوا ہے لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یہاں بھلے لیکن اتنا ہے الا کم تصاد کوہا و توحادل اخیارہ وہ شاوت کے گدے کے ساتھ کب تک تو دوستی جوڑے گا اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرے گا الا کم تصد کوہا و تصدری بل ابرار اور کب تک تو اپنے نفس کی مانتا رہے گا اور اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء بزرگان دین جو گزرے ہیں جن کی تو برائی اور عیب کرتا ہے ان پر عیب لگاتا رہے گا کم تو عظلم تو سکر العبادہ کب تک اپنے نفس کو عظیم سمجھتا رہے گا اور اللہ کے بندوں کو صغیر اور حقیر سمجھتا رہے گا الا متا تو خال اللہ تو خالا و تم کو تو اللہ کے نیک بندے زاہدین سے کب تک نفرت رکھے گا اور کب تک اپنے نفس سے دوستی عام متا تمدہ ہو کلام کب کیفیت لاتما ہو و و اللہ احادی سب صحیح ہے فرماتے ہیں کب تک تو اپنے کلام کی تعریفیں کرتا رہے گا ایسے طریقے کے ساتھ کہ کبھی تھی نے اس کیفیت اور طریقے کے ساتھ بخاری اور مسلم کی تعریف نہیں کی اتنا ظالم خود پسند بئی بخاری مسلم کی ان الفاظ میں تعریف تو نہیں کرتا جن الفاظ میں اپنے شیطانی کلام کی کرتا ہے یا لئے احادیث احادیت صحیح ہے کا فرماتے ہیں کاش تجھ سے صحیح کی حدیثیں بچ جاتی کیا مطلب کیونکہ یہ خبیص جب آتا ہے نا اپنی اپنی وہ زور آوری اور بدماشی پر تو پھر نہیں دیکھتا حدیث بخاری کیا ہے, مسلم کیا ہے جس کی مرضی ہے اٹھا کر جیسے جیسے وہ حدیث مبارک نہیں <تصفح> بخاری یہ <تصفح> کان اللہ ولم یقن بہوشائے اب بخاری میں ہے نا بخاری میں ہے نا اس کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا والم یقم باہوشائے والی اس پر صاف انکار کر دیا ہاں اس کے نقد مراتے پہلے کے اندر موجود ہے ماؤش ہے ماؤش یہ ہاں ٹھیک ہے ماؤش ہے مانتا ہے قبلہ نہیں یار نہیں نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ولم یقم بہت اچھے عمر صاحب بہت اچھے کو لکما دیا ہے اللہ سمجھتے ہیں اللہ رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کان اللہ ولم یکن معوش ہے ایک روایت یہ ہے پکان اللہ ولم یا کل قبل اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ کہتا ہے یہ, یہ حدیث غلط ہے بخاری میں آ لگے بخاری میں وہ کہتا ہے ماحوش ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالی کے سے پہلے کچھ نہیں تھا سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ غلط کہتا یار مجھے شخص پڑھ رہا ہے مراتب ذرا لانا میں ایسے غلطی نہ ہو جائے فقہ کے خانے میں پڑھا ہے بٹنوں سے اوپر میرے خیال میں بھر رہے ہو چل رہا ہے نا نسائی شریف کی حدیث او بھرائی ہو رہی ہے نسائی کی حدیث کا تو ابھی آپ نے حال سن لیا کہ راوی سارے سیکھا ہے اس نے کل اور موضوع جھوٹ اور من گڑت حدیث حتہ کے اسی وجہ سے البانی خبیث کو سلسلہ سلسلہ صحیحہ کے اندر کہنا پڑا کہ ابن تیمیہ حدیثوں کو موضوع کہنے میں اور حدیثوں پر کلام کرنے میں بہت جری پایا گیا ہے شیخ الاسلام صاحبہ سے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ البانی ان کا کہا نا کہ البانی تو مقلد ہے اس کا ہاں سلسلہ صحیحہ کے اندر کہتا ہے اور کالے رنگ کی ہوگی بھائی اس کی آ گئی ہو اب سنیے گا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے نقد و مراتب الاجماع مراتب الاجماع ابن حزم اغواہری جس کا ابھی سابق ذکر گزرا یہ اسی کی ہے مراتب الاجماع اس پر نقد کی ہے اس نے ابن تیمیہ نے تو حضرت جی یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ محاسن الاسلام امام ابو عبد اللہ محمد بن عبدالرحمان بخاری رحمہ اللہ یہ غالباً حنفی ہیں ان کی کتاب ہے محاسن اسلام اس کے ساتھ مراتب الاجماع ہے اور اس کے نیچے پھر نقد و مراتب الاجماع ہے سمجھ نہیں آئی اور یہ چھاپا یہ جناب جی دارالکتاب العربی بیروت کا ہے دارالکتاب العربی بیروت کا ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہمیشہ تھا ولا شے گئے روہ مہو اس کے ساتھ کوئی چیز غیر یا بلا شا غیر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں تھی یہ کہنا کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے یہ غلط ہے یہ ثابت کرتا ہے کیونکہ یہ, اللہ، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخلوق اسی طرح چلتی آ رہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی وہ کہتا ہے غلط ہے یعنی زمانے کو قدیم سمجھتا ہے یہ قدیم بن نو. یہ کہتا ہے زمانہ قدیم ہے اسی طرح چل رہا ہے اللہ کے ساتھ آگے یہ لکھ رہا ہے ابن تیمیہ عبارت سنیے اس کی وربا حاد الحدیث وروب حادل حدیث فل بخاری بے صلاف الفاظن یہ حدیث بخاری میں تین لفظوں کے ساتھ آئی ہے ابن تیمیہ لکھ رہا ہے یعنی بخاری سمنی بات کیا رہی ایک ہے کان اللہ ولا شبل ہو اللہ تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا ایک ہے ولا شع خیر اللہ تھا اس کے غیر اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی ایک ہے ولا شاح اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی وسط و واحدہ قصہ تو ایک ہے وہ معلوم و ننبی صلی اللہ کال واحد ولا خران روانہ وہی نیزن فلدی جو نا صبح لفظ ما فی الاخر انہو يقولو، کانا يقولو فی دعائی، قبل سبانو فلحدی و مقصود ال کلام عمز باد الناجماتی کتاب اللہ و حادحدی نس مادر فلسہ متماتر فکم حدیث الحدیثر ولا نارفحاد البارت صابت بابین و امت الر مسلم فقیفی اجما یہ اب یہ گیا اپنی آئی پر اپنی آئی پر گیا یہ جو یہ کون سے الفاظ متواتر ہیں اس کا مطلب متواتر کو مانتا ہے مشہور کو بھی نہیں مانتا وہ مطلب کی جو آ گئی تو اب یہاں پر متواتر چاہیے اگر مطلب کے خلاف ہو تو متباتر چاہیے کتے بدماش کمینے نے تیری سینہ زوری پر حیران ہے کیا بدماشی ہے تیری نیچے لکھنے والا لکھ رہا ہے محقق اس کتاب کا وہ کہتا عجیب بات ہے حضرت خود تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے حدیثیں جو ہیں وہ خبر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں وہ کیوں عمر کہتا ہے کہ نہیں اب علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں تو علم یقینی کا منکر تو ہوتا ہے کافر تو فتو تو ادھر علم یقینی کا فائدہ بخاری مسلم کی حدیثوں نے دے دیا تو تم منکر بن رہا ہے ایک کو مان رہا ہے دو کو نہیں مان رہا تو بتا تم مرتبے اپنے فتوے کے مطابق کے نہیں اور مغفل اور فدو کے سوئگ اگتے ہیں اولیاء کے دشمن کا ہم نے یہی الجام دیکھا ہے کہ وہ ہلکے کتے کی طرح ہو جاتا ہے اس کو تمید نہیں رہتی میں کیا بھوک رہا ہوں ایمان سے کہتا ہوں میں نے اولیاء کے دشمن کو اسی طرح پایا ہے سفیا کے دشمن کو اسی طرح پایا ہے ہم نے اور یہ دشمن اتنا خبیز دشمن کہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ سوفی ہیں وہ درویش ہیں وہ زاہد ہیں وہ سالے ہیں وہ نیک ہیں وہ سب کچھ ہیں لیکن بیچارے اتنا گمراہ رہے ہیں کہ شیطان کو نہیں پہچان سکے شیطان ان کو حتہ کہ غوث پاک کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے اب سنیے وہ بھی حوالہ سنا دیتا ہوں ساتھ میں وہ بھی حوالہ ذرا سن لو کدھر گیا اس کا فتح یہ پڑا منظور کتاب اٹھاتا ہوں نشانی بھی نہیں ہے وہی بات سامنے آ جاتی میرے دل میں آتا ہے یا اللہ کے اگر منظور ہے تو ایسا کر کیونکہ اگر تجھے منظور نہیں ہے میں بیان کروں تو میں لانت لوں میں کس لیے بیان کروں اپنا وقت ضائع کروں تجھے منظور جب نہیں ہوگا تو وقت برباد کروں گا محنت کروں گا بیمار آدمی ہوں. اگر محنت کر رہا ہوں ہاں جی اتنا اپنے آپ کو کھپا رہا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے جب تجھے منظور نہ ہو میں کیا کروں گا اس وجہ سے بار بار استخارہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں ذہن میں رکھنا ایسے نہیں کہہ رہا یہ وہی جلد ہے ہاں جی جیو میرے بھائی یعنی جلد نمبر دس جز نمبر سترہ جز نمبر سترہ صفحہ نمبر دو سو آٹھ پر کہتا ہے وہ لہٰذا عارف و غیر وزد و عبادت لمبا زنو حاضہ من کرامات سارا عہد وم یوسی مُريدي ہے یقولوا اذا كانت ل احد مهاجت فليستغف بي وليستنجدني وليستوسني ويقول انا افعل بعد موتي ما كنت افعل في حياتي وهو لا يعرف ان تلك شياطين تصورت على صورته لتضلله وتضلل اتباعه فتوشنه لهم الاشراك بالله والدعاء غير الله والاستغاثه بغير الله وانها قد تلقي في قلبه ان نف بعد مو کصاب ک ما کنا نفال بہم في حيات کاہ فدنو ہ میں ختاب الہین او القیا في قبه ہ فعملوا صحاب بذہ وعرف ومن منہ اولاے منکان ہو شااط تخدم في ایياتہ في حياتہ بنوائل خ میںنوائل خدم میں مثل ختاب اصاب مستقی نبہ و اانتہ مغیر ذلكہفل اما ما تصار یادوہخدم في صورت في صورت الشخ و ان میں ایک نہیںڑ بیو بڑے بڑے بزرگوں کو جانتا ہوں شیخ کو کہ جن کے اندر سچائی بھی ہے زہد بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن وہ گمان جب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیک لوگوں کی کرامات ہیں کرامات ہیں کہ جناب جی آ د آ د آ آ ان کو دور سے پکارتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں یہ سب کرامات وہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھے مجھ مجھ مجھ مجھ پکارنا مجھے پکارنا مجھ سے امداد لینا ہاں جی میں وہی کچھ کر دکھاؤں گا جو مرنے سے پہلے کرتا تھا مرنے کے بعد بھی اسی طرح کروں گا بات ذہن میں رکھو یہ جس کی, جس کی بات کر رہا ہے اور جس کا یہ فرمان پیش کر رہا ہے وہ حضور سجتی پیران پیر دستگیر گاؤں سے پاک جلانی ہے انہوں نے انہوں نے کہا شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی سے لے کر پیچھے بڑے ان کے حالات پر کتابیں لکھی لکھنے والے حضرات نے لکھا غوث پاک اپنے مریدوں کو فرماتے تھے اگر مشکل درپیش ہو مجھے پکار لینا میں جیسے اب تمہیں اب تمہاری امداد کرتا ہوں اسی طرح اس وقت بھی مرنے کے بعد امداد کروں گا اور یہ کبیز کہہ رہا ہے یہ کبیز کہہ رہا ہے میں ان کے زہ سچائی سب چیز کو جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ایسے ان, ان ایک کی نہیں کہتا ہے کہ یہ تو پیسیوں کی بات ہے میں جن کو پہچانتا ہوں اب جن کو پہچانتا ہے ان کو سچا بھی کہتا ہے زہد زہداہد بھی کہتا ہے عابد بھی کہتا ہے سب کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے اس کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ سب یہ شیتان کا کام ہے شیتان آتے ہیں اس کی, سور, اس کی زبان پر بھی شیتان بول رہا ہے اس کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے ہاں جی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے لوگ ہاں جی یہ ساری باتیں شیطانوں کی ہے جو اس کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیطان ہے جو مریدوں کو نظر آتے ہیں وہ بھی شیطان ہے اور ارے مرے بھائی بات کو سمجھنا اب ایمان سے بتا جو اتنا قذاب دجال اور اتنا خبیص شیطان ہو خود کے بدرگان دین کے متعلق ہاں جی غوث پاک جیسوں کے متعلق یہ بکواس کرتا رہے کہ جناب جی یہ کیا ہے یہ سب شیتانی باتیں اور شیتان ان کے میں بول رہا ہے ایمان سے بتا اس کچال سے کسی اور بزرگ کے متعلق ادب کی کیا توقع کی جا سکتی ہے حالانکہ اس کے مذہب کے ہیں وہ بھی ہم بلی تھے یہ بھی ہم بلی ہیں ہم بلی ہے خبیص اور پھر اور بات یہ ہے کہ اس خبیص نے فتوح الغیب جو شیخ کی کتاب ہے ہمارے گوسپاک میرا کی اس پر اس نے شرابی لکھی ہے اسی وجہ سے جا کہتا ہے میں پہچانتا ہوں ان کو پورا پہچانتا تھا لیکن دیکھو کیا اب ارے بھائی کیا اے اے اے اس پر کیا تعجب کریں اس بات پر کیا تعجب کریں جب نبیوں کے مزارات سید اللہ بےآما یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ منظال یہ محل شرک ہے کوئی نہ شیطانوں کا مجموعہ ہے مجمع شیطانوں کا ایمان سے بتاؤ یار یہ سب یہ جب اتنا بکواسیں کرتا ہے اگر اس کو ہی اکیلے کو شیطان کہہ لیا جائے کے رئیس شجاطین کہہ لیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے اتنے بزرگوں کو جو بکواسیں کریں اس کے پیچھے لگ کر اور اسی وجہ سے سن لے وہ خواجہ عبد اللہ شہری ہے نا اس کی ضم الکلام یہ حافظ عبد الرحمٰن سخابی رحم اللہ لکھ رہا ہے اس میں الاعلان بالتوبیخ میں کہ ہمارے شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ضم الکلام کے مطالعے سے ہمیں روکتے تھے وہ فرماتے تھے نہ پڑو اس میں گستاخی کی باتیں ہیں. روایت روایت کرنے سے فرما روایت نہ کرنا آگے اس خیر اس کے متعلق تو ابھی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے متعلق کیا کہیں زم کلام والے نے عقیدہ نہیں بگاڑا اسے تو عقیدے کی بیڑا گر کر دیا اسلام کی تباہی کر دی خیر اب میرے بھائی بات کو سمجھنا یہ خبیث کہہ رہا ہے وہ ولا یارف تل کا شیاتین تصورت اعلیٰ صورت ہی لے تو دل کہتا ہے کہ اس شیخ مشاعد کو پتا نہیں ہے یہ شیطان ہے جو انسانی صورت بزرگ کی لے کر آ گیا ہے اس شیخ یعنی گوش پاک کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور گوش پاک کے ماننے والے اور بزرگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے ایمان سے بتانا پیچھے کہتا ہے صدق ہے زہد ہے عبادت ہے وہ مردود جس کو جس کو شیتان گمراہ کر رہا ہے شرک اس سے کروا رہا ہے وہ سچا کیسے ہوگا کتے تیری کلام میں کتنا تناقض ہے تداد کتنا ہے بات نہیں سمجھے امردو ام شجو خل اکابر کہتا ہے اکابر ایسے ہوتے ہیں جن کو آ کر شیتان گمراہ کر لے وہ بولو اے اچھا یہ بتاؤ شیطان ایک مرتبہ غوث پاک میرا کے پاس آیا تھا آیا تھا نا تو آپ نے پہچان لیا تھا کہ نہیں بول یہ کتا کہتا ہے گمراہ کرتا رہا اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا حقیقت یہ ہے کہ یہ خود شیطان ہے اور انسانی شکل میں گھر میں پیدا ہو گیا اب جدھر دیکھتا ہے اس کو شیطان ہی نظر آتے ہیں کیونکہ جنس جنس کو پہچانتی ہے ہاں ہاں ہاں جنس کو پہچانتی یہ موٹی سی بات ہے میرے بھائی اس کے متعلق ہم تو اس تحقیق تک پہنچے خیر میں خط کا متن سنا ہوں اور بات پوری آہ. آپ نے صحیح فرمایا نا امام زحبی نے کاش تجھ سے بخاری مسلم بچ جاتے آہ. آہ. بخاری مسلم کی حدیثیں بچ جاتی. بچ جاتی پر کب بچی کب بچیں حضرت ٹیٹھے چڑھ گئی بچنیاں کتنے سڑ آپ فرماتے بلفی کلے وقت والانکار فرماتے نہیں تیرا تو ہر وقت یہ کام ہے کہ تُو علیہ ماں علیہ لکھا ہو غلط جم کھلے وقت والے ہم آؤ تو بخاری مسلم پر حملے کرتا رہتا ہے کبھی ضعیف کہہ کر کبھی باطل بات کہہ کر کبھی تعبیر و انکار کے ساتھ اما ناوا تراوا تراوی کیا تیرا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ڈر جائے باز آ جائے باد آ جائے رک جائے اپنی شرارتوں سے اماحان والا کانت تاوا تو نہیں کیا تج تیرا وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا امان تفی سب تتر کی دہائی میں آئے ستر سال کی عمر نو پہنچ گئے ہیں مکہ دارو بر رہی اب تو کوچ کرنا قریب آ گیا بلا ون کا مال قرآن کا تھل قر الماؤتا مجھے یہ یاد نہیں تو موت کو یاد کرے بل تھس دریب میل قرلم بلکہ تو, تو اس کو بھی برا سمجھے گا جو موت کو یاد رکھتا ہے فماد ان کا ویسے ہونا چاہیے فمادن تو کا میں تجھے نہیں سمجھتا کہ میری بات سن لے قبول کر لے ولہ تو اس کی میرے بال کی طرف تو کان نہیں دھرے گا بلکہ ہمتیرت الفینا کا بے مجل فرماتے فرماتے ہیں مجھے یہ پتہ ہے میرے ایک ورقے کا جواب تو کئی جلدوں میں لکھ ڈالے گا باقی باقی خبر جدو کسی گل آ گئی ہے جلدہ لکھیاں لکھیں کھولے گا تے سوائے بک بک تو شاید ہونی مزا لے دلیل کوئی مضبوط پیش کرے ٹانٹا ٹانٹا ٹانٹا ٹانٹا دے شیئن کے دا کرا گی شاگر خدا آواز آئی کوئی پتہ نہیں کدھر آئی تے کالی آئی کھوتے بھی آئی کہ بندے بھی آئی آواز کہہ کے جڑ جانا شی یاد اگر آواز اگوں کسی ہو دی نہیں نہ آواز پیچھوں مک خطاب ختاب مکد یہ حضرت صاحب بالکل اس طرح کگڑی کھل گئی ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا کیتی جائے گا باکا ماری جائے گا سمجھ آنی کوئی نہیں میرے, دا جی میرے دا خلاف جلدا لکھما سمجھ لگی متخوا لی ادنا بل کلام میرے لیے کلام کی دمیں کاٹتا جائے گا تزال و تن و حتہ کا وہ البتہ تسکت تو حتیہ کہ ایسا کرتا جائے گا آخر مجھے یقین سے میں کہوں گا کہ حضرت میں چپ ہو گیا ہوں آپ مہربانی کریں ٹھیک ہے لگے رہے کیا مطلب میں اک گیا تیرے سنن تیرے ایتھے تک تو پہنچ جائے گا فائدہ کا نہ جب تیرا یہ حال ہے میرے واسطے وہ ان شفک المحب ال میں تیرا بہت شفیق شفوک ہوں تو سے شفقت رکھنے والا ہوں محبت رکھنے والا ہوں الاد دوستوں فقح فج نا لو کائندہ آد آئے گا دشمنوں کی کرے گا دے دو سجنہ تو سجنا کرنا مایا نہ خیر کیتی ہوندے فرمانے لگا ادا کا اللہ فیہم صلہ واقلا و فضلا توجہ فرماتے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے جو دشمن ہیں نا وہ صالحین بندے ہیں عاق صاحب عقل لوگ ہیں اور صاحب فضیلت ہیں نثو خیرے نہیں جنہ تیرے نال جوڑ پائے ہیں آخر قاضی بدر بن جماج ایسے موجود تھے جو قاضی تھے اس وقت شافی مذہب کے اور اس خبیص کو تننے والے تھے جیل میں آہ آہ آہ آہ اور مناظرے سے نو کھچا او نک تک کیتا کہ دعائی خدا دی پھر آخر توبہ کردا سی اے طریقہ بھڑیاں پیاں آندا سی میں گیا توبہ کر لی پھر چھڈ دیندے سن پھر باہر جا کے ٹا ٹا سی کوئی پھر تھون دیندے سن اے ہوئے حال اے داریا آخر وچ مر گیا سور بے مر شک سن لے کما او لیا آپ فرماتے ہیں کما انیا کا فی ہم فاجا را و کازا با و جاہلا و باتالا وور بکر اوور و بکر فرماتے ہیں جیسا کہ تیرے دشمنوں میں صالحین او کلاف و قلا ہیں اور تیرے جو دوست ہیں ان کے اندر بدکار جھوٹے جاہل باطل ڈگے ڈگے کون بیل بیل بکر مرے معلوم ہوا بھابیاں ٹبر سارا یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہے نالے کد ندی تم میں نے کہا سنوئے فرماتے کد آخر میں آخری جملے آ گئے قدر تو میں نے کبھی انتصب بنی اولانیا تنیا بے مقالتی ہیں سن لے اگر تو مجھے علانیا گالی دے اور خفیہ اندر کھاتے میری نصیحت کو قبول کر لے تو میں ان گالی پر راضی رہوں گا میں ان گالیوں پر فرمانے نے کڈ گالاں جڑی او نو نہیں لوکاں سامنے تاکہ تو لوکاں نو دسے کہ او کمینہ نوذ باللہ اس طرح دا ہے تے او غلط اے میں صحیح ہاں لیکن اندر وڑ کے مان لے چلو رب دی بارگاہ وچ تے کچھ نہ کچھ منہ وکھا سکیں گا رحم اللہ عمران احد الی یوبی ہے بھائی امام شمس الدین زاہدیا فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو مسکین کو میرے اے بتائے جو مسکین کو میرے اس بندے پر اللہ رحم فرمائے فنی کثیر الوجوب میں بہت عیبوں والا ہوں غزیر الجنوب کثیر گنا ہوں والا ہوں الویل لی انا لا تو میرے لیے بربادی ہے اگر اللہ کی طرف توبہ نہ کروں وہ واہ فدی ہاتی میں نکال اللہ علام الغجوب ذات سے میرے لیے ہے رسوائی ہے رسوائی وہ دوائی اور اگر میرا علاج ہے تو اللہ کی معافی ہے وہ مسامہ تو وہ ہو ہدایت ہو الحمد للہ رب المین وصلی اللہ سید محمد ان خاتمین نبی جین و صحب ہی اجمائین خط ختم ہوا اب بھائی تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں اس پر امام شمس نے امام شمس زاہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے ماننے والے ونکیاں تین بتائیں اور تیرے ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے زندقے اور انحلال کا شریعت سے آزاد ہونے کا سن لو میرے بھائی ذرا ایمان سے کہتا ہوں ہم نے وہابیت دیکھی تو اس کے گھر سے نکلتی ہوئی اس کے پیروکاروں سے نکلی ابن عبد الوہاب نجدی خنزیر جو تھا وہ سوائے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اور کسی کی بات نہیں سنتا تھا وہ اس, اس کے, اس کی کتابوں اور اس کی فکر کی پیداوار ہے وہابیت پھر ہم نے جب دیکھا نیچریت کو تو نیچریت کیا؟ یہ خبیص کہتا ہے یہ خبیص کیونکہ خود کہتا ہے بس مشتحد اور سارے مشتحد اور جناب جی بر. جب اس نے اجتہاد کے لوگوں کو ایسے اجازت دی تو نیچریوں کا ایسا دروازہ کھل گیا کہ نیچری ہر ایک مشتحد بن کھڑا ہوا تو وہابیت بھی اس کے گھر کی پیداوار ہے اور نیچریت بھی اس خبیج کے گھر کی پیداوار ہے معلوم ہوا زندقہ اور شریعت سے آزادی اور وہ فتو کا ٹولا تین منکیوں کا وہ سب اسی کے گھر کی پیداوار ہے اور بولو ہے مرو وہ اسی کے گھر کی تو پھر ہم میں ناچیز حق بجانب ہوں کہ اس خبیج کا چہرہ لوگوں کو صحیح دکھا دو ہوں حق بجانب کے نہیں اب بات کو سمجھیے گا امام شمس زاحبی نے سیجر و علاموبالا میں ایک بات لکھی ہے جلد نمبر پندرہ موسصۃ الرسالہ کی چھپی شعیب اور کی تحقیق کے ساتھ اس خبیص کی تحقیق کے ساتھ اٹھاسی صفح پر اٹھاسی صفح پر کل تو اب یہ پہلے بات لکھ رہے ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے فرمایا اپنے قریب المرگ وقت میں کہ ظاہر بن احمد سرخی کو بلا کر اے شہاد علیہ اے شہاد علیہ گواہ بن جا انی لا کفر و احدم بن اہل القبل تھے یا اشہد علیہ گواہ بن جا میرے کہ میں آہل قبلہ میں سے یعنی جو ضرور مومن ہیں مومنین میں سے اہل قبلہ میں سے اہل قبلہ میں سے مومنین میں سے جو ضروریات دین میں کے منکر نہیں ہیں اگرچہ وہ گمراہ کے بھی ہوں بات ہاں جی تو فرمایا میں ان کی، ان کو کافر نہیں کہتا کافر امام ابو الحسن اشعری نے آخری وقت میں یہ فرمایا کہ میں لا انی لا یشیرون الى محبود واحد اختلاف الحبارات کل تو امام زابی فرماتے ہیں نحوِ میرا بھی دین یہی ہے میرا بھی دین جی کہ میں مسلمانوں کو مومنوں کو کافر نہیں کہتا, نہیں کہتا آگے سنیے و نبن و تیمیا فی اب میں ہی آنا لا او کفر آہدم من کہ آخری دنوں میں میرا شیخ ابن تیمیہ استاد کہتا تھا کہ میں امت میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا آخر عمر میں امت مصطفیٰ میں سے کسی کو کافر یہ آخری دنوں میں کہتا تھا مجھے اب یوں گمان ہوتا ہے کہ جب یہ خات امام کا پہنچا ہوگا سمجھ نہیں آئی تو حضرت کے ضمیر نے کچھ ملامت کی ہوگی تو تکفیر مسلمین جو خفیس کا کام تھا اس سے تو وہ منحرف ہو گیا پھر گیا یا نہیں لیکن اس کی کہنا پڑے گا بات کو سمجھنا اس کی خباستیں اور شرارتیں اور امت مسلمہ کو مشرق اور کافر کہنا وہ باقی پڑا ہے کتابوں میں اب کتتے تو تو جو مرضی کہہ گیا کہہ گیا اب بات یہ ہے کہ تیرے یہ خنزیر نسل وہابی جو ہیں جنہوں نے تیری کتابیں اٹھا کر لوگوں کو کافر مشرق کہنا شروع کر دیا ہے بے غیرت اب سور اس کا کیا کرے گا بتا اب ان خنزیروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شیخ تکفیر سے تو بعد آ گیا آخر میں کتے تم کیوں مشرق کہتے ہو پھر سمجھ نہیں آ رہی ہے جب تمہارا بڑا امام البہا بھی ظاہم الوا بھی کفیل البہا جب وہ بعد آ گیا تکفیر امت سے وہ کتے کے بچے تم کیوں بعد نہیں آتے وہی عمر کیا کریں بھائی بتاؤ سمجھ نہیں آئی بات کی اور سن امام زہبی کی یہ بات کہ آخری دنوں میں شی ال بتا رہی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ یہ پہلے امت مسلمہ کو کافر مشرق کہتا رہتا تھا سمجھ نہیں آئی بات کی لفظوں پر غور کرو <سؤال> وہ فرما رہے ہیں آخری دنوں میں یہ اس کا مطلب ہے پہلے اس کا یہی وتیرا اور پھر اس کو ندامت ہوئی کتے پھر شام میں آتی تجھے کہ پوری اور اب میں پوچھتا ہوں ان سے جو مجھتے مطلق کہتے ہیں ان کے اس بات کا کیا کریں گے کاش کے حقیقت پر وہ بھی مطلع ہو جاتے اور مجتہد مطلق کہنا کیا پھر اس کو عام کی نظر عوام کی عوام کے مرتبے میں رکھتے کہ جو خبیز ساری زندگی مشرق مشرق کافر کہتا رہا اور آخر میں باز آیا سمجھ آئی غلط بکواس کر رہا ہوں تو یہ مجتہد کیسے ہے اتنا بھکن بے وقوف اتنا خبیز پد مغفل مجھتا مطلق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سن لو جن حضرات نے اس کی حقیقت پر اطلاع پائی جو پہلے لکھا تھا اس سے رجوع کر گئے اب ایک رجوع آپ کو سناتا ہوں اس کے بہت بڑے مداخ تعریف کرنے والے محدث ابن ناصر الدین دمشقی رحم اللہ جو امام نبی کی جگہ پر تمشک میں درس حدیث پر مقرر کیے گئے تھے اتنا بڑا جلیل القدر بندہ ہے شافیوں میں پہلے ان کی کتاب دکھاتا ہوں پھر ان کا رجوع ثابت کرتا ہوں تاکہ یہ کتے ملا خنزیر نجدی ٹولہ جو ان, ان, ان کتابوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو برباد کرتا ہے گمراہ کرتا ہے دیکھو شیخ الاسلام شاخ الاسلام انہوں نے کہا یہ کتاب ہے مجموعہ ہے ابن تعمیہ کے متعلق جو ترجمہ القول الجلی القول الجلی فی ترجمہ تو شاخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ الحمبلی کے نام سے شروع میں پہلے اس کے اور پھر اس کے اندر جناب جی اور کتاب ہے العقد الد ابن عبد اس کے جناب جی شاگرد کی خاص کی پھر القوا کے بدریا شیخ مردن یوسف کی ہاں جی من ن سمب، سمب تعمیر شیخ ال اسلام کا فر یہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی کا یہ رسالہ ہے جس کا اب میں نے نام پڑھا ہے یہ مجموعہ اکٹھے چھپا ہوا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے میرے بھائی رد الوافر یہ ہے یہ دیکھو الرد الوافر دیکھ رہا ہے اس کے اندر الرد الوافر یہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ سمجھ نہیں آئی یہ ان کا ہے رسالہ ابتدا میں اس کے شیخ الاسلام لقب کی حمایت میں شیخ اجمی بخاری ہوئے ایک انہوں نے کہا تھا جو اس کو شیخ الاسلام کہے گا وہ کافر ہے اور ان کی یہ بات نقل ہوئی ہے عداء اللامع اللہ کے اندر عبد الرحمان سخاوی محدث نے نقل کی ہے اور البدرالح کے اندر حجی جی کالی شوقانی بھابھی نے نقل کی ہے ہاں جی ہاں جی امام بخاری کا وہ فتوا امام بخاری ہے اجمی ان کا فتوا جناب جی کہ یہ اس کو شیخ السلام کہنے والا کافر ہے اچھا اس کے رد کے اندر ابن ناصر الدین دمشقی نے یہ رسالہ لکھا اور ثابت کیا ثابت یہ کیا کہ جناب جی یہ شیخ الاسلام کہنے والا اس کو کافر نہیں ہے بڑے بڑے حضرات نے شیخ الاسلام اس کو کہا ہے اب میں یہ پہلی بات ان کی دکھانے کے بعد اب وہ بات دکھاتا ہوں وہ بھی امام ابن ناصر الدین دمشقی کی اپنی کتاب سے جس میں انہوں نے رجوع کیا اس سے اور اس کے متعلق وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو عالم تو عالم کسی جہل کے متعلق بھی کہنا ان امام جیسوں کو گوارا نہیں ہوگا یہ کتاب ہے جامع اللہ, اثار سبحان اللہ چھ جلدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موضوع پر اس کا پورا نام ہے جامعہ اللہ صارفی ملدین نبی سبحان اللہ اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک آپ کے فضائل مناقب او وصال شریف تک اتنا تحقیق اور سندوں کے ساتھ میں نے اتنا بلند پایا کتاب نہیں دیکھی جتنا یہ بلند پایا ہے جامع الاثار اس کے اندر یہی یہ لکھ رہے ہیں ابن تیمیہ آپ کو معلوم ہے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ حرام کہتا ہے لوگوں کے سامنے پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نفس سے زیارت کا منکر ہے بلکہ یہ اب آپ نے ابھی سنا ہے کہ یہ کیا, کیا الفاظ کہتا ہے لیکن خیر بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اس کا قائل تمام امت مسلمہ میں صرف یہی رہا ہے یہی ہوا ہے اس سے پہلے کسی نے یہ بک نہیں ماری بات کو سمجھنا لگا رف الگواشی اچھا رف الغواشی وہ جو متول کے آش اچھا شیخ احمد تحطابی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بک نہیں ماری یہ دیکھو بھائی آپ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زیارت قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح کرنے کے بعد صحیح ثابت کرنے کے بعد امام ابن راسر الدین دمشقی فرماتے ہیں فضیارہ تو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تم سونا نے سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت اہل اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے وہ ہے قربات قربت المجم ان علحہ وہ فضیلت المرغب مندوب ال فرمایا ایسی عبادت ہے جس پر سب امت کا اتفاق ہے اور فضیلت ہے ایسی نبی پاک نے رغبت دی ہے اس کی طرف بلایا ہے وہ احادیث متعلقات البل قبول فرمایا ان اس کی حدیثیں جو ہیں وہ قبولیت کے قبولیت سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان کو مانا ہی جائے انکار ان کا نہ کیا جائے و في نفی باد مقال دیا مکال اگرچہ بعض سندوں کے اندر مقال ہے لیکن آگے فرماتے ہیں ولا یت کل الا کل مخضول ولا یت انفیحا بل ود الا كل مرتاب بل جہول نو دو بلاہ من الخلان و شکاوت امام فرماتے ہیں ان حدیثوں کو جو زیارت قبر نبی کے متعلق آئی ہے ان کو رد نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو رسواد اور سلیل زمانہ ہے اور ان کے اندر ان کے اندر تانا زنی حدیث ان حدیثوں میں من گھڑت ہونے کے ساتھ یعنی کیا مطلب ان کو من گھڑت کہے گا تو وہی جو مرتاب بہت شک کرنے والا ہے جہول ان بہت بڑا چاہر ہے اور فرماتے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں رسوائی اور بدبختی اور محرومی سے کیا مطلب وہ بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے رسوائے زمانہ بھی ہے مرتاب جہول بھی ہے او میرے بھائی میرے بھائی یہ محال ہے محال ہے ادھر شیخ الاسلام اسلام ہو ادھر مرتاب وہ چہول ہو جاہل نہیں کا مبالغے کا سی گائے بہت بڑا جاہل ہے اس کا مطلب ہے امام ابن ناصر الدین دمشقی نے بتا دیا کبھی وقت تھا میں اس کو شیخ الاسلام کہہ بیٹھا اس کی خباستوں پر متلے ہوا ہوں اب صاف کہتا ہوں کہ یہ لفظ ہے کے لیے یہ ہے اور مردہ جہول ہے بہت اچھا یہ ہماری ایک کتاب ہے متول جانتے ہوں گے آپ متول علم بلاغت کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس پر اور اس کے شروع پر حواشی پر ایک مزید حاشیہ ہے اس کا نام ہے رف الغواشی امدلاط المتول والحواشی سمجھ کہ نہیں امام سید احمد رافع حسینی قاسمی حنفی تحتاوی مصری رحمہ اللہ کی میرے پاس صرف ایک ہی جز ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا بندہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف مقدمہ جو ہے نا متول کا اس پر یہ ایک جلد لکھی ہے پتہ نہیں اگلی کتاب کی شرح کتنی جلدوں میں ہوگی میرے پاس یہ فوٹو کاپی ہے رفق الغواشی کی سید احمد رافع تحتاوی رحم اللہ کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایک ہے مشہور امام تحتاوی حنفی وہ اور ہیں یہ اور ہیں وہ احمد تحتاوی ہیں یہ احمد رافے تحتاوی ہیں شاہ گماری کے استاد ہیں ابوال فیض کے یہ فرما رہے ہیں بہت اچھا آ بالکل صحیح ہے یہ لکھ رہے ہیں بہت اچھے یار یہ کسی کا پرانا نشان لگا ہوا ہے ہاں جی باہر مارا نشان ہے یا نہیں ہے نہیں ہے میرا نشان لگا دوں یار یہ نے لکھا ہے باقی کہ سلف خلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسل لیکن یہ تبسل کا مسئلہ ہے نا خیر تبسل کو کسی نے نجائز نہیں کہا وسیلے کو یہی یہ کہتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتوں کی ابتداء ابتدا ابتداء عین کے ساتھ ایسی بدعتیں ایجاد کرنے کا یہ استاد رہا ہے اور خدا تعالی کی اس پر لانت رہی ہے جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی بہرحال میں جو سنانا چاہتا تھا ایمان سے بتاؤ حل ہو گیا مسئلہ ہے اب تم نے مورخین بعض مورخین کی کتابوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا جنہوں نے اس کے متعلق کوئی اچھے الفاظ لکھے ہیں تو انہوں نے اپنے محدود علم کی بنا پر لکھے ہیں وہ حقائق سے بےخبر تھے جس طرح کے کوئی حقیقت سے باخبر ہوتا گیا اس خبیر پرفت وہ لگاتا گیا بار الشیخ الاسلامی ختم اب اس کو کیا کہنا ہے مرتاب و جہول اور مخذول کیا مخضول مانا رسوائے زمانہ اللہ جس کو رسوا کرے ضلیل کرے اور مقصد اس کا پورا نہ ہو ارے کیس کس کو کہتا ہے جس کا مقصد پورا اللہ تعالی نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا تھا وہ اپنے دور میں ذلیل یہ خود امام بننا چاہتا تھا امام نہ بننے دیا بڑے انو ذلیل خواری ہونا پڑا اماموں کا یہ اشر نہیں ہوتا کہ جھٹ پچھو پھر توبہ جھٹ پچھو پھر توبہ جھٹ پچھو پھر توبہ سمجھ نہیں لگی جلدی اماموں کا حال نہیں ہوتا ہمارے کوئی امام ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے ہاں <سؤال> ہمارے <سؤال> امام لوگوں نے عقیدے میں بات کیا تو ڈٹ گئے ہیں <سؤال> <سؤال> اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بات منسوخ کی جاتی ہے تو اس طرح مر ہے جھوٹ یہ خباص ہے مخالفین حاصین کی ادھر اتنا ہوا تھا کہ خارجیوں نے آپ کو ایک مرتبہ پکڑا تھا خارجیوں نے اور انہوں نے کہا تھا کہ تُو، تُو کیا کہ کفر نہیں سمجھتا ہے خارجیوں کا مذہب ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا تو کافر نہیں سمجھتا آپ نے فرما میں نہیں انہوں نے پکڑا اور کہا کر کفر سے توبہ یعنی کیا مطلب ہمارا عقیدہ جو ہے نا اس کو تو کفر سمجھتا ہے کر سے توبہ تو جو نہل تو نہیں ہے تو جو کائل نہیں ہے تو کہتا ہے کہتا کہ کبھی گنا سے بندہ کافر نہیں ہوتا تو اس کوفر سے کر توبہ تو امام صاحب نے سبحان اللہ عجیب وہاں پر جو ہے وہ تویا کیا آپ نے فرمایا میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں تو وہ خوش ہو گئے انہوں نے جان چھوڑ دی بات تو اتنی تھی اب جو بےمان حاصل تھے انہوں نے کیا کیا وہ بھی کوفر سے دو مرتبہ اس سے توبہ لی گئی توبہ لی گئی توبہ لی گئی یہ سب جھوٹ کی اتنا کہانی ہے حقیقت وہ ہے جو ناجیز نے بیان کر دی یا میرے امام کی عظمت یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کو اور یہ بات کس نے لکھی بڑے بڑے اماموں نے امام ابن عبد البر جیسوں نے التخاب وغیرہ اور اس کے اندر ہاں بات اتنا تھی سر خیر میرے بھائی اب سمجھ نہ ہوں نا چیز نے اس قبیز کے متعلق جو کھولنا تھا کھول دیا میرے خیال میں اب اس کو پڑھ کر کوئی ہمارا دوست گمراہ نہیں ہونے لگا میرا مقصود بھی اتنا تھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلالتوں گمراہیوں اور شیطانیوں سے بچ جائے کیونکہ حضرت منبع الشرور والفتن کیا لکھب مبارک ہے <laughs> سمجھ نہیں آئی یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے ایسے اسرار اثرار رموز اور رازوں پر مطلع کیا ہے ایسے مخفی باتوں پر مطلع کیا ہے ہاں جی اس ہندوستان کے علاقے میں آپ جو میں حقائق پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے نہ کسی کتاب میں جمع پائیں گے اور نہ کسی ممبر سے آپ نے سنے ہوں گے ہندوستان کے اندر جتنا بسنے والے لوگ ہیں آج تک اس طرح بیان کسی نے نہیں کیا ہوگا اب <سؤال> <سؤال> میرا بھائی سنوے ہوں ابن دے شرک دے کفر دے فتوے جہے مسلمانوں سے اماد لگتے رہ ان کی حیثیت نہ رہی اللہ! اللہ! بولو کیوں؟ کہ حضرت کے شاگرد بتا گئے کہ حضرت آخری دن چ نکر لگ کے تو سی بس پیڑی گھر بیٹھا ہوں اگوں تو نہیں کرتا اگوں تو معلوم ہوا اب جتنے بعد والے اس کے شرک کے فتوے اٹھا کر مسلمانوں کو کتے مشرک کہہ رہے ہیں ان خنزیروں کو لگام ہونی چاہیے اب کتے تمہارا پیو پیچھے چپ کر گیا تو نہیں کرنا ہو سورا تو بولو اے اب میرے بھائی سن لے خبیج کے بیجے ہوئے بیج بڑے لانتی فصل لائے بہت ملہوس فصل لائے امت مسلمہ میں بہت بڑا فساد برپا کرنے والے وہابی بھی سے بوگ میرے سالت رکھنے والے اس خبیج کے اندر جس طرح بوگز تھا وہی بگ منتقل ہو کر ادھر آ گیا اب نئی بات پر متلع کرتا ہوں سبحان ابن تعمیہ جگہ جگہ پر لکھتا ہے اور یہ خبیص تو عام بازاروں میں کہتے رہتے ہیں نبیوں ولیوں کو وشال کے بعد وفات کے بعد پکارنا پہلے سنا چکا ہوں ابن تعمیرہ کا السطانت بالمیت والغائب والب شرک ان اکبر کا بڑا وڈا شرک ہے میت کو پکارنا مدد کے لیے بات کو سمجھنا ہوئے میت کو پکارنا اور غائب کو پکارنا شرک ہے یہ بھی کہتے ہیں وہاں بھی یہ جگہ جگہ آپ سنتے ہیں قبروں پر قضاء حاجت کے لیے جانا درباروں پر جانا کسی مشکل کے لیے کسی تکلیف آ جائے اس کے لیے یہ سب شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک کہتے ہیں نا اب میں اس کی طرف آتا ہوں اللہ اللہ ہوئے ہوئے ہوئے. پہلی دلیل پیش کرتا ہوں اور ایک کتے بہابی کی شرارت پر آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آئما کی بتائی ہوئی صحیح حدیث کو محل اس وجہ سے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس میں آپ کو وشال کے بعد یا پیٹ پیچھے پکارنے کا ذکر ہے پکارنے کا اور وہ بھی دعا میں تو کتنا دجل فریب اور مکاری سے اس کو کہتا ہے یہ ضعیف اور آخر میں کہتا ہے بس قابل حجت نہ رہی پہلے حدیث سنا کر آئما کے اقوال سناؤں گا نا کن کن حضرات نے اس کو صحیح کہا سبحان اللہ. پھر عجیب بات یہ ہے خود وہاں بھی ہو کے گھر سے نکالوں گا حدیث پہلے اسی موضوع کے اندر بحث میں آ چکی ہے بحث میں آ چکی ہے میرے بھائی ادھر اگا اور کرنا رکھتے جاؤ بس باقی دیاں کتنے کی نمبر حدیث کی کتابوں میں جن جن میں آئی ہے پہلے نمبر پر ترمتی شریف کیا میرے ہاتھ میں اس ترمزی پر شرح ہے تحفت الاحوذی عبد الرحمان مبارک پوری وہابی کی ہندوستان کا مبارک پور کا وہابی ہے عبد الرحمان مبارک پوری اس کی عربی میں شرح ہے چار جلدوں میں پانچ میں توحفت الاحوذی چار میں ہے یہ ہاتھ میں ہے میرے نمبر دو نمبر اونن کوبرا امام نسائی کی سبحان اللہ امام نسائی کی دو سونن ہیں ایک کوبرا ایک مجتبہ مجتبا ایک جلد میں ہندوستان میں چھپی ہوئی ہے پرانی وہ جو عام ملتی ہے لمبی تختی والی وہ سونا نسائی مجتبہ ہے یہ کبراہ ہے یہ میرے پاس بارہ جلدوں میں شعیب ارنؤد کی تحقیق شعیب ارنؤود خبیس کی تحقیق کے ساتھ مس الرسالہ سے چھپی ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی میں ساتھ ساتھ مرتبہ بتاتا جاؤں گا جس جو بھی ہوگا نا اس کا مرتبہ میرے لفظوں میں ظاہر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ تخلق اخلاق اللہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے ہم دیکھتے ہیں ایمان اور تقوا کتنا ہے کیوں کیا مت کے روز اللہ تعالیٰ یہی دیکھے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ علم کتنا ہے یہ دیکھے گا ایمان اور تکوا ہے اگر ہے تو بخشے کا ورنہ پکڑ پکڑ کر جانا میں ہم بھی یہی دیکھتے ہیں ایمان تکوا ہے تو دیکھتے ہیں اگر علم جتنا ہو ہم نہیں دیکھتے ایسا چڑھ جانے دو لتان کیونکہ تخلکھ اخلاق اللہ بولو اے اچھا سونا نے کوبرا اس سے خلاصہ اس سے خلاصہ نکالا تو سونا نے نسائی مجھ تباہ بنی ٹھیک ہے اچھا کتنا نمبر ہو گیا ابن ماجہ شریف کیا ابن ماجہ شریف کہو تو باپ بتاتا چلو ابن ماجہ شریف میں بابو باب کے بعد آ رہا ہے اس کا باب کا نام ہے باب فی دعا اقدیف فی دعا اق مہمان کی دعا میں اس کے باب بعد والا باب اس کے بعد کا باب ہے جی حدیث نمبر بتا دیتا ہوں تین ہزار آٹھ سو پچانوے کیا اچھا یہ ہو گیا جی مسند امام احمد بن حمبل امام تبرانی المعجم الصغیر اب سمجھیے گا امام امام ترمزی نے فرمایا حدیث ان ہسن ان صحیح ہن گریب حدیث حسن صحیح غریب ہے کہہ دیا صحیح کس نے امام ترمزی نے اب ان کے بعد امام تبرانی خود موجم صغیر کے اندر عباس احمد الباز مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی اس کے اندر کسا ایک نقل اور بھی ساتھ کر کے فرماتے ہیں وال حدیف صحیح ہوں بل حدیف ہو صحیح ہو یہ واقعہ پہلے سنا چکا ہوں اسی موضوع کے اندر پہلے سنا چکا ہوں اب مزید اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان عبارت پہلے نہیں پڑی تھی پہلے عبارت اب عبارت سنا دیتا ہوں سبحان اللہ عثمان بن خن رضی اللہ تعالیٰ صحابی سبحان اللہ انارا جو لڑکا نا اختال عثمان اپنے عفان رضی اللہ تعالیٰ نو فی حاجت اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت میں ایک شخص ان کے پاس آتا تھا کوئی حاجت تھی اس کی کوئی ضرورت کام تھا اس کا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں فقان عثمان لاف تو لئے حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے لا الفی حاجت ہی بھاجی دیکھتے نہیں تھے توجہ نہیں کرتے تھے عثمان ہن عثمان فن حضرت عثمان بن ہن صحابی سے اس نے ملاقات کی فشقا دال قیل یہ شکایت کی کہ حضرت عثمان بات نہیں سنتے فکال لہ عثمان فن حضرت عثمان نے فرمایا اے جا پانی لا لوٹا مضو مسجد میں جا فصل کا یہ آگے ذکر دعا پڑھ کر کہ جو تیری ضرورت ہے وہ ذکر کر دے وہ روح پھر میری طرف آ جا اروہ ما کا پھر تیرے ساتھ میں چلوں گا فنتا جو لو وہ شخص گیا اور ایسے ہی کیا حضرت عثمان کے دروازے پر آیا دروازے جو دربان تھا حضرت عثمان پاک کا آخر دام فجال باب بابا باب وہ آیا حضرت کو شخص کے جناب ہاتھ کو پکڑا پکڑا فاط خلا عثمان حضرت عثمان کے پاس لے گیا ادلا سما سہو ماہو الگ تین فیصد جس چادر کو بٹھا کر حضرت بیٹھے ہوئے تھے اسی چادر پر بٹھایا اسی کو جس کی پہلے وہ بات نہیں سن رہے تھے توجہ نہیں کر رہے تھے کیونک حضور کی بار گاہ میں اردو نے کر لی حضرت عثمان بن حنیف کے بتا طریقے کے مطابق نبی پاک کا وسیلہ جو آ توجہ یا محمد و توجہ و دعا میں کہہ رہا ہے دعا میں کہہ رہا ہے حضور کے بھی کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور ہے اب توجہ رکھ رہا کالا حاجت حاجت فضا کرا حاجت اہ فکلہ لہو ثم قال لہو ما کر دو ما کر تو ہاجت فاتنا آپ نے فرمایا تری تری گل لان تین یاد ہی نہیں سی یہ ہونی یاد آئی کیوں نہ ہون دی مدینے والے یاد کرا چیے پچھوں سائیاں جو دل کی چابی پھیر دیتی ہے کہ سانوں پکار پیا کم نہ ہوئے غور کر بڑے عجیب نے, فرما دے نے کر تو سات وہ مینو تے یاد ہی نہیں سی تری گل ہونی یاد آئی تو نفل پڑ کے آیا ادھر نفل پڑھ کے آیا یاد ہونے ہی مدینے والے کرا جڈی فرماتے آگے ماں کا نتلا من حاجت فاطنہ جیڑی بھی کوئی حاجت ہوگی میرے سیدھا لگایا کر پہلے کرجہ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو توجہ اللہ تعالیٰ نہیں نہ کرائی محض یہ شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان جیسا حاکم ہو امیر المومنین ہو اور پھر حاجت مند کی حاجت سنے گا ایسا واقعہ کبھی ان سے نہیں ہوا یہ کیوں ہوا اللہ یہی دکھانا چاہتا تھا ذرا میں وہابیوں کا رات تو تیار کر لوں ابلے تہبیا کا رد تو بنا لوں آہا, آہا. یہ ساری روایت توجہ رکھنا ہے آئی, تم بھائی نراجا لکھا راجا را میں نے اندھی وہ بند حضرت عثمان کی بارگاہ سے فارغ حضرت صاحبی سے ملا جنہوں نے ماں کلم تو آتی تو تو تا توجہ, تو تو توجہ کی آپ فرماتے ہیں میں گل نہیں کی اصل گل وے ولاکن شہد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے کول سا بات ہدریل نبی نے کایا فشکا الہ ذهاب بصری انہاں شکایت کیتی اپنے نبی نے ہون دی نبی پاک نے فرمایا فتصبرو کیا اب صبر تو کرے گا فقال یا رسول اللہ ان اولی سلیقات وقد شکا ليا وقد شکا ليا فرمایا یا عرض وقد شکا ليا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی کھیت نہیں چلانے والا نہیں نبی نہ ہوں چلانے والا نہیں اور بات کو سمجھنا ذرا یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو توفت الحبی والے نے ملاری کاری رحمہ اللہ الباری سے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ نظر کمزور ہے نظر کمزور کی بات نہیں ہے یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں میرا کھینچنے والا کوئی نہیں معلوم ہوا بالکل اندھے تھے شیخ ملا کاری کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہوگی ہو گیا اس وجہ سے خیر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لوٹا پانی دلیا کر اص دعوات پھر دعوات پھر ج نہیں ہوئے میں لگتا سی جی کدی نبی, نبی na <laughs> ho <laughs> آپ فرماتے عثمان بناثان بن عمر بن فارد ان شوبہ و لدیث حدیشہ اون بن عمارہ اون بن عمارہ آئون بن امارا روح بن قاسم محمد بن المقدر انجابن ربی اللہ تعالیٰ اون بن امارا سو حدیث بن سعید آپ فرماتے ہیں توجہ اس میں شعبہ روایت کر رہے ہیں امام شعبہ او من منا امام بخاری کی بخاری بھری پڑی ہے شوبہ سے وہ ابو جعفر ختمی سے ختمی و تو ابو جعفر ختمی سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام ہے عمیر بن یزید واتون اور لطف کی بات یہ ہے سند سنا دیتا ہوں سند میں انہوں نے صاف فرما دیا ان ابی جعفر الختمی المدانی بات کو سمجھنا میرے بھائی حدیث بھی سن لی حوالہ بھی سن لیا انہوں نے کہہ دیا حدیث صحیح ہے یہ البانی خبیشن کرنا اے جو محدث جو مرایا ابھی عرب میں اور اس کی البانی البانی بنام لیتے نہیں ہے جی جناب ان کا وقت یہ دل نہیں بھرتا یہ ہے صحیح ہو سونا نہیں یعنی اس نے ترمزی شریف کی حدیثوں کو جدا کیا ضعیف کو علیحدہ کیا اور صحیح کو تین جلدے صحیح کی بنائی ایک جلد ضعیف کی بنائی تو تیسری جلد جو صحیح کی ہے اس میں اس نے اس حدیث کو رکھا ہے آہا! یہ دیکھو یہ دیکھو یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کون سی اگلا حصہ وہ نبی نے والا یہ عزور کے وشال کے بعد والا حضرت عثمان بن نے وہی صحابی جنہوں نے آنکھوں کے سامنے نے کی آنکھیں واپس دیکھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اس شخص کو بتایا یہ طریقہ اور وہ نواز اور وہ دعا یہ حصہ موجہ میں صغیر تبرانی میں ہے اور نبی نے والی روایت وہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے جن کا پہلے ذکر کر چکا اللہ! سمجھ نہیں آئی اللہ! اب یہ صحیح لکھ رہا ہے اس کو پھر آگے ابن ماجہ کا حوالہ ہے ابن باز توجہ ذرا یہ دیکھو میرے بھائی یہ ایک اور وہاں بھی آ گیا. ترمزی شریف ترمزی شریف اس کی تحقیق تخریج کیا ہے احمد شاکر نے وہ بڑا وا بھی تھا مصر کا بہت بڑا ان کا محدث ہوا ہے اس, کے با... اس نے جتنا جلدوں میں کی ہے اگلی جلد دختور مصطفی محمد حسین ازہ ہے یہ پانچویں جلد ہے اس کے اندر یہ وہی لکھ رہا ہے توجہ ہے میرے بھائی آلہ آلہ آلہ یہ اسی طرح امام امام حسن صحیح غریب فرما رہے ہیں اور یہ اسی طرح اس کو برقرار رکھ رہا ہے سنن نے ترمزی احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ بات کو سمجھنا ذرا شعیب ارنوت یہ آج کل کا بڑا مخرج اور محقق بنا ہوا ہے کتابیں چھاپ رہا ہے حدیثوں کی تحقیق کر کر کے اس نے یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی جو ہے توجہ اپنے ماجہ کی کہتا ہوں ترمزی کی ترمزی کی حدیث میں اس کی تحقیق میں کہتا ہے حدیف صحیف اخراجہ ہوئے ابن ماجہ ون فی فی عام الوم اور یہ ایک چھوڑ گیا اس کی مجھے لگتا ہو سکتا غلطی کی اس نے نسائی عمل الوم و کا حوالہ دیا ہے امام نسائی کی عمل الیوم و للا کا اس نے آگے اور حوالہ دیا اور میں نے سنوں نے کوبرا سے آپ کو حوالہ دے دیا اس کا مطلب ہے امام نسائی دو کتابوں میں لائے ہیں سمجھ نہیں آئی خیر یہ آگے پھر کہتا ہے کہ جو بھی ہو یہ حدیث صحیح ہے یہ وہ جو آگے باہر ذکر کر رہا ہے اس کو میں بعد میں لاتا ہوں بعد میں لاتا ہوں اچھا اس حدیث کو لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی صحیح مانا ہے کتاب و تبسلے وال وسیلہ میں کیا؟ جو مجموع فتوا کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کا یہ رسالا وال ول وسیلا کس میں موجود ہے مجموع فتح کی پہلی جلد میں موجود ہے اس کے اندر بھی اس نے صحیح مانا ہے لیکن ایک خنزیر و کی تم میں شرارت دکھاؤں کہ کتنا ان لانتیوں کو نبی پاک کی عظمت سے بغض ہے اب بات کو سمجھنا اپنا چھ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشکات شریف کی شرح مرعات المفاتی یہ اب الحسن عبید اللہ مبارک پوری وہابی ہے عربی میں اس نے شرح لکھی ہے یہی حدیث مشکات والے بھی لائے ہیں کتاب الدعوات میں کس میں دعاؤں کے باب میں تو انہوں نے ایک یہ میرے دیکھ لو میرے بھائی باب کے تحت لائے ہیں ایک باب کے تحت لائے ہیں اس کو ایک سو ترپن سفا حصہ اس کے نو حصے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں باقی ابھی نہیں چھپے یہ بھا کی کتاب کے آٹھواں کون سا سفا کتنا ہے ایک سو یہ آ گیا یہ وہی تیسری فصل کتاب الدعوات کی تیسری فصل میں صاحب مشکات اس حدیث کو لائے ہیں اس دعا کو لائے ہیں اب بتانا یار کس لیے لائے ہیں اگر یہ دعا رسول اللہ کے بعد پڑھنا ہی شرک تھا اور نجائز تھا جیسے ابن تیمیہ اب بکتا ہے تو صاحب مشکات کیوں لاتے یہ تو دعائیں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں وہ اور یہ دعا صرف اس صاحبی نبینے کے لیے تھی بعد میں مانگنا ہی جائز نہیں تھا جیسے ابن تیمیہ خبیص تبسل والوسیلہ میں کہہ رہا ہے تو امام صاحب مشک یہ شرک کا سبق کیوں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس دعا میں اور وہ بھی وفات کے بعد مرو مرے معلوم ہوا یہ صاحب شریف کا حوالہ یہ کتے نہیں دے سکتے کیوں کہ یہ تو کا سبق دیتے ہیں یہ خود مشرک ہیں لوگوں کو مشرک کرتے ہیں اور مشرک کی کتاب کا حوالہ دینا حرام ٹھیک ہے گور آگیا گور آ گیا پڑنا سنگیت پاڑو گے سنگیتو کے نہیں سری ویخ لا تو اتے وہابی ایک گل کردا اکا دے تحت پہ کردہ یا محمد ہو بے کا جو الفاظ ہیں کا محمد, انی توجہ تو ربی محمد پاک تیرے وسیلے میرے سنگیوں سبحان اللہ! کیسی عجیب بات ہے؟ پتہ نہیں توجہ نہیں فرمائی ہوئی سبحان اللہ! وجہ تو بےکار یہ کہہ رہا ہے یہ تو حضور کو پکارا جا رہا ہے ختاب ہو رہا ہے اور نماز کے بعد دعا میں مسجد میں جیسے پہلے شرا کر چکا ہوں پچھلے حصے میں کہتا ہے وفی ہے اس حدیث کے فوائد بتا رہا ہے وفی ہے انا اے بار فل کل میں وت في فی اتنا دعائے و فی في انہدارہ سب في فی اثنا دعائے ول ختاب مہو فی ہے جائزوں کا احبار ہی فی اسنا ات شہد فی سدا کہتا ہے اس حدیث میں یہ فائدہ ہے نبی پاک کو حاضر کر لینا اپنے دل میں حاضر کر لینا اور ان کا تصور جما لینا اور این تو میں بھی دعائے دعا میں اور ان سے خطاب کرنا اور دعا میں باتیں کرنا جائز ہے کی مطلب ایوا بھی گلا سرکار پکار پکار کے کرو وہ بھی جائز نائدہ بتا رہا ہے نا آہ! ہوئے ہوئے کر لیے دعا دعا دار فی اثنا اتہ دے فی سلام وتاب جیسا کہ نماز میں جب اطیات پڑھتے ہیں اس میں نبی پاک کو حاضر دل میں کر لیا جاتا ہے اور پھر سلام کہا جاتا ہے او او او شرک اے ہو گیا شرک ہوں ٹھک گیا ہوں کتے دے بچے مر گئے ہوں ٹھک گیا ایک ہی آتے سن حکایت نماز السلام علیکم وہ آدھا دل چ حاضر کرنا پینا لکھ دی لن ات نبی پاک من لو حضور سید عالم نو نماز وی خطاب کرنا ہے پکار وی کرنی ہے دل چ حاضر وی رکھنا ہے تے تا سلام علی کا جو نبیو کہنا ہے تے باہر جدوں کوئی مصیبت دکھ آوے حضرت عثمان بن حنیف نے جیڑا مدینے دے تاجدار تو طریقہ سیکھیا سی ول دکھ دور کرن دا ہا جی اس عمل وی کرنا ہے تے جتے بیٹھ کے دعا منگنی ہے سرکار نو پکارنا ہے دل چ حاضر کر کے آئی ٹھیک پنج مدد مل ج منکرایا لے اون کی پناہ مدد ماں گن سے کل مان نے گے قیامت میں اگر مان گیا کلام گے قیامت میں اگر مان گیا اب اس کتے کی بکواس دکھاؤں یہ ہلکے کتے کی طرح بولتے سمجھتے نہیں ہم کیا بھاؤ کرائے ہیں سبحان اللہ اب یہی ابو الحسن ابول فتن کیا لکھب ہے ابول فتن ابے دشتوان مبارک پوری نامبارک پوری کی بکوا سناتا ہوں اس حدیث پر یہ واحد ہے جس نے پانچیں کھولی ہیں ذرا میں خدمت کرتا چلوں تاکہ تم لوگ اس کی شرح کو پڑھ کر گمراہ نہ ہو جاؤ کیونکہ کتا جو ہے کتا محدثانہ رنگ میں چل رہا ہے نہ چیز بھی اب محدثانہ رنگ میں چلے گا کتے بچیا سورت تیری میں ہوں کر لینا اچھا پنجابی آلہ پنجابی دے ہی چلتے ہیں یہ سنو بھائی اماموں کی تصحیحات سن چکے خود وہابیوں کے گھر کی سن چکے ابن تیمیہ کی سن چکے لیکن اس کی ٹانٹاں سنیں کیونکہ اس میں یا آیا ہے نا یا محمد بھائی اور انی آخاب اور پھر وہ جیسا وہی آٹھواں حصہ جی سفر نمبر ایک سو ستاون سے لمبی بکواس کر رہا ہے اور اصل میں چلتا یہ ابن سارے چلتے ابن تعمیر کے پیچھے خیر یہ لیکن یہ بات یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے ابن تیمیہ کی طرف سے نہیں کر رہا جو آپ سنا رہا ہوں پیچھے ٹانٹا ابن تیمیہ کی ہے ساری لیکن حدیث کو ضعیف کرنے کے حوالے سے یہ ٹانٹا صرف اسی کی ہے حتیٰ کہ کیسی عجیب بات ہے کہ میرے خیال میں اس کا یہ شائخ استاد ہے عبد الرحمان مبارک پوری ایک گھر کے ہیں جی یہ مبارک پوریا وہیوں کا ایک گھر مشہور تھا اور سارے ایسے ان کے محدث ہوئے ہیں اپنے ضامع باطل میں تو فت الحی کے اندر اس نے کوئی بات نہیں لکھی ضعیف بنانے والی اس کو سبحان یعنی ضعیف کہنے والی ضعیف نہیں رکھا اس نے ضعیف نہیں رکھا لیکن یہ خبیص اس نے ورے بھر دی یہ دیکھو ایک ورک کا دو ور تین ور کے جی چار وغ بری خط کے ساتھ اس نے بھرے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے یہ کہتا ہے وفی تسخی تسم لدیث حدیث لا جب لوگ دارا جتل ہاسن فاطل کہتا ہے میرے نزدیک یہ جو محدثین اماموں نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نا میرے نزدیک اس میں اعتراض ہے اچھا جی کنڈو جی اعتراض یہ ہے کہ راجے یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے کہتا صحیح یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہونا گزارا یہ تو حسن بھی نہیں بن سکتی یہ ضعیف ہے پکی بات ہے اب اس کی ضعیف کرنے کی وجہ سنیے وہ وجہ جو خلاصہ بتاتا ہوں کہتا ہے اس میں راوی ہے ابو جعفر اس کے متعلق ترمزی میں لکھا ہے کہ وہ ختمی نہیں اور ہے غیر الختمی یہ ترمزی کی بھارت میں ترمزی کی واہ غیر الختمی کا لفظ ترمزی میں ہیں ترمزی میں یہ لفظ ہیں جو چھپی ہوئی ہے ایک چھاپا توحفت الحوزی والا اس میں وہ غیر ختمی ہے کہ وہ خط ابو جعفر ختمی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ابو جعفر نام کے دو شخص ہیں دو راوی ہیں ایک ہیں ابو جعفر ختمی مدنی ایک ہے ابو جعفر رازی تمینی بات کو سمجھنا سر ایک سیکا ہے ابو جعفر ختمی مدنی وہ مضبوط راوی ہے کوئی کلام ان میں نہیں ہے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے لیکن دوسرے جو ہیں اگرچہ مسلم شریف میں وہ بھی مسلم کاریوں میں سے ہیں ابو جعفر رازی تمیمی پہلے کا نام ہے امیر بن یزید کیا نام ہے عمیر بن یزید بولتے نہیں یہ میں دونوں کا ذکر امام ابن حجر اسقلانی کی تقریب و تہذیب سے نکال رہا ہوں اکٹھے ذکر ہے ہاں ایک کا پہلے اقبال یہ ہے جناب جی امام فرماتے ہیں عمیر بن جزید بن عمیر بن حبیب الانصاری ابو جعفر الختمی المدنی انہوں نے صدوق لکھا ہے بہت ہی سچا ہے لیکن یہ نیچے تحقیق کرنے والے لکھ رہے ہیں فیکا ہے اور تحزیب الکمال میں ثقہ ثقہ کے الفاظ ہیں یہ الفاظ نرم بولے ہیں حافظ بن حجر اسکلانی نے صدوق کے جو تہذیب الکمال ہے جس سے اصل میں انہوں نے وہ ثقہ ثقہ کے سوا اور کچھ نہیں اسی وجہ سے یہ نیچے وہاں بھی تحقیق کرنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بال فیکا تن سدوک نہیں ہے بال یہ ثقہ ہے یعنی صدوق سے اوپر کا درجہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ وہاں بھی لکھ رہے ہیں سے میرے پاس تقریب تہذیب کون سی ہے بشار عواد معروف کٹر وہابی کی تحقیق شعیب ارنوت کٹر وہابی کی یہ دونوں یہ دیکھ وہ نی... یہ نیچری بھی ہے وہابی ہیں دو کٹر ارب کے وہ ابھی بھی ہیں نیچری بھی ہیں دونوں کی تحقیق اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سیکھا ہے کیا ہے کون عمر بن یزیب ابو جعفر ختمی تو کے ساتھ ختمی المدنی بات سمجھ آئی کہ نہیں اب بات کو سمجھنا آگے چل کر آگے چل کر کنا یعنی کنیتوں کے باب میں کنیتوں کے باب میں آپ فرماتے ہیں یعنی امام ابن حجر اسقلانی تقریب ال میں ابو جعفر الرازی ا تمیمی مشہور ہی نام اس کا عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ہے اور یہ تجارت کیا کرتے تھے سدو سیو سیلفز یہ ہے تو بہت سچے لیکن حافظے میں ان کے حافظے میں خرابی تھی تھوڑی سی سجیوں والحفظ کے لفظ ہیں حافظے میں جیسے بھول جانا وغیرہ کے خرابی حافظے میں اچھا تو ایک میں ذرا کمزوری ہے ایک بالکل ہیں دونوں بہت سچے کوڑا کوئی بھی نہیں ہے بات نہیں سمجھے یار یہ جو ہاں غلطی سے میں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے بخاری امام بخاری نے ان سے یہ جو ابو جعفر رازی تمیمی ہیں ان سے العداب المفرد میں روایتیں لی ہیں اور چار سنن والے یعنی ترمزی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ وہ بولو مرو ان چار نے بھی اور امام بخاری نے الدب اور مفرت میں بخاری میں نہیں ان سے روایت نہیں ہے اور جو اوپر کے حضرت ہیں بات نہیں سمجھے وہ چاروں سے بھی روایت کر رہے ہیں اب بات کو سمجھنا یہ تقریب و تہذیب سمجھ یہ کیا کہنا چاہتا ہے امام ترمزی کی اس وہ ختمی کا غیر ہے ختمی نہیں ہے بات کو سمجھنا ذرا تو یہ پھول گیا بات بن گئی دیکھو دیکھو اب یہ کتے تر توجہ رکھنا میں تحفت الحوزی سے بتا رہا ہوں پہلے یہ سمجھیے کہ ترمزی شریف کے مختلف نسخے نسخے ہیں ایک نسخہ اس کے اندر غیر الختمی کے لفظ ہیں ایک میں وہ الختمی کے لفظ ہیں تو نسخوں کا اختلاف ہے امام ترمزی کے یہ لفظ کتی یقینی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں نسخے لکھنے والے جو ہوتے ہیں ایک نے لکھ دیا واہول ختمی ایک نے لکھ دیا واہ غیر الختمی ایک نے لکھا وہ ختمی ہے ایک نے لکھا وہ اب ابن تیمیہ کی طرف جاتے ہیں کس کی طرف پہلے اس کو پھرولتے ہیں ذرا توحفت الحمدی عبد الرحمان مبارک پوری شیطان کی یہ دیکھو کال ال امام و ابن تیمیا واقع آ پھر ترمزیے ترمزی میں اسی طرح واقع ہوا وہ سائر العلما کالو وہ ابو جافر الختمی وا سواب سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے سامنے ترمزی میں ایسی طرح ابن تیمیا کہتا ہے لیکن باقی سب علما یہی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر ختمی ہے وہ و ثواب اور درست بات یہی ہے دوسری غلط ہے اب میں نسخوں کا اختلاف ثابت کروں اسے تو ابن تیمیہ کا ایک قول ثابت کیا قول لیکن وہ اب ثابت کروں کہ نسخوں کا اختلاف کس کا یہ شعیب اور کی بات بود کی ڈریں کاٹ کی نشانی کا دی وہ مرے حدیث نمبر ہے اب شعیب ارنؤت کہہ رہا ہے توجہ کون کہہ رہا ہے ہاں کہہ رہا ہے وہ ہوا غیر الختمی کے تحت ہکا واقعی اصول نل خطیہ چاند نسخے مختوتے ان میں اسی طرح ہے ون نسخہ تلتی اعتماد احل مبارک پوری فی شرح ہی اور وہ نسخہ کے جس کا مواقع فی سین ایک نسخہ ایسا ہے وہ سین کا اس نے نشان دیا کہ اس کے نام اس نسخے کو چھاپنے والے کا نام آتا ہے یعنی یا جس کا وہ نسخہ مخطوطہ ہے اس کے اندر سین کا آتا ہے اس میں ہے و لا ہو اب ابی جعفر الخطمی کہ وہ ابو جعفر ختمی نہیں ہے وہ قد ترجمہ ہوں ابن ابن و حضر فل قونا من تہذیب تہذیب تہذیب تہذیب کتاب امام ابن حجر کی اس کے اندر انہوں نے فرمایا کال کالت ترمزی لسا ہو الختمی وہ ختمی نہیں ہے لا کے نلزی ناکالا مزی انل مسنف فیتو فت الشراف انا حل ختمی ہو لزال کا لم لمرجمہ یم ترجمہ یا ترجم, يترجم... ترجم يتر... اه... حل مزی فی تہذیب القمال مستقل وہ احال علا ترجمہ ترجمہ تلقتمی وہ ہوا عمیر بن یزید امام یوسف مزی جو اسماء الرجال میں مسلم ہیں سب کے پیشوا ہیں حتہ کہ حافظ شمس الدین زاہبی بھی ان سے لیتے ہیں باتیں ان کی اتباع کرتے ہیں حافظ ابن حجل کی کتابیں جو ہیں وہ بھی انہی کی اتباع میں ہیں وہ حافظ شمس الدین زہابی ابن کثیر وغیرہ کے استاد تھے کون یوسف مرزی جن کی کتاب تحذیب الکمال ہے آٹھ جلدوں میں باریک خط کے ساتھ میرے پاس ہے اور اگر مف... خط ذرا موٹا ہو جائے تو چوبیس پچیس جلدوں میں ہے وہ تحضیبل کمال بولو اب اس میں سنیے کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے ترم کے حوالے سے ہی انا ہول کہ وہ ختمی ہے وہ کون ہے؟ ابو جعفر ختمی ہے بول بول بول ابو جعفر ختمی ہے حافظ یوسف مزی نے کس میں فرمایا نہ تحزیب الکمال والے نے فرمایا توحفت الاشراف میں کتاب کا نام کیا ان کی توفت الاشراف سولہ جلدوں میں میرے پاس ہے ان کی کتنا جلدوں میں شعیب اور نوت نے جس جلد کا حوالہ دیا سات نمبر جلد ہے صفحہ نمبر دو سو چھتیس ہے بات کو سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نسخہ ترمزی کا امام مرزی کے پاس تھا اس میں ان نہ ختمی کے لفظ ہیں لیسا اور غیر کے لفظ یہ کسی کاتب کی زیادتی ہے کہ اس نے کیا بڑھا دیا کسی نے لیسا اب یہ دیکھو واضح فرق نظر آ رہا ہے زیادتی کا کہ ایک نسخہ سین والا اس میں ہے لیسا ہوول ختمی ایک دوسرا جو عام چھپا اس میں ہے غیر الختمی ایک غیر کر رہا ہے ایک لیسا معلوم ہوا امام کا اپنا نسخہ نہیں ہے مرے بولے سمجھ نہیں آئی یار لکھنے والے نے کسی نے لہسا بڑھا دیا کسی نے سمجھ نہیں آئی لیکن اگلی بحث نا چیز کی پڑی ہے جو آپ کے پر کھول دے گی دیکھنا تو صحیح پرواز کیسے ہوتی ہے اب کیا رہا ہے آگے سنیے شروت لکھتا ہے قلنا ہم کہتے ہیں وہ ایا نہیں یقن اللہ دی وا کافی سونا نے ترمزی کہتا ہے سونا نے میں جو بھی آیا ہو چاہے ان الختمی آیا ہو چاہے غیر الختمی آیا ہو ہونا ابا جعفر جو لیے ابا جعفر ہے ہارا ہودنی یو یہ ختمی مدنی ہی ہے کما جا مسرن بنسمت ہی پھر روایت غیر المصنف من وجوہن متعدد جیسا کہ امام تبزی کی کتاب کے علاوہ دوسرے اماموں کی کتابوں میں صاف آیا ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں آیا ایک سند سے نہیں کئی حادی جی، کئی روایتوں سے اور کہتا ہے اس بہو عمیر بن یزید بن عمیر وہ ولوی کا لہو سار و اہل علم جتنے اہل علم ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں وہ و سیکا تن بے اتفاق لو راب ابو جعفر ختمی تمام اماموں کا اتفاق سے مضبوط ہے جو ہے ایک نا چیز کی جرا رہتی ہے جس پر شویب بھی نہیں پہنچا اور کوئی نہیں پہنچا سناؤں پہلے میں حوالے دکھا دوں کہ ختمی مدنی کہنے والے امام کون کون ہیں یہ نسائی سبحان اللہ سونا نے کوبرا نسائی جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو چوالیس حدیث نمبر دس ہزار چار سو انیس دس ہزار چار سو بیس دس ہزار چار سو, ہزار چار سو اکیس تین جگہ پر لائے ابو مرو ادھر دیکھ پڑھ لو اے پڑھ لو دیکھ دو میں دو میں ابو جعفر کہا تیسری میں فرمایا ان ابی جافر امیر بن یزید عمیر بن یزیر جو اوپر ہے عمر تھا نہیں اور یہاں پر ابن خراشا لکھا ہوا ہے اس نے لکھا تھا شعیبر نے اتنے ابن عمیر آ عمیر تو ہو سکتا ہے کہ خراشا دادا ہوں اگلا دادا تو انہوں نے اگلے دادے کا ذکر کر دیا ہو ورنہ غلطی اس کی ہے یہ امام نسائی ہیں سمجھ نہیں آئی بولو مرہ اب یہ صاف آ گیا جعفر جافر بن بنجلی نسائی کو چھوڑو اب آ ابن ماجہ اب بولو مرے اب کتنے گئی مرے پورا لا کے بیٹھا رہو بیڑے گھر کی تھی بیٹھے سمجھ آئی اب بولو مرو یہ کون سی ہے آجی گئی آ گئی یہ باجا شریف نبی جا فر مدانی اب بولو مرے امام ابن ماجہ نے جزم کیا یقین کیا کہ ابو جعفر مدنی ہے یعنی ختمی ہے بول کون ہے اور سنیے وہ موجہ میں صغیر تبرانی کی سند وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سنائی تھی انبی جعفر الختمی المدنی لکھا ہوا ہے اور ڈومرے لکھے ہیں بولدا نہیں اللہ! ذرا محدسانہ رنگ تو چلنا ہے نال میں وے محدس سے پتر مہدس ادھر دیکھ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آگے جا کر سونے اگلے سفے پر ایک سو چوراسی سفے پر امام تبرانی فرماتے ہیں نبی جعفر ختمی بائس مہو میر بین یزید بہو سا اے وہ بحث کرو جو کسی نے نہیں مزید آگے آ گئے میں جلیا تیری بھی تنا تین بک دے رسالت وڑیا تین سائی تین یہ کتاباں دسنیا نے بغیر تھیا لن تھیا تین دسنیا ہر سورج تینو دسنی تشمن نے رسول تینوں سے اب سنو سنو میں باس کیا کرنا چاہتا ہوں میں دونوں راوی بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کتابوں سے کہ ابو جعفر راضی وہ جو سید الحفظ ہیں جن کے اندر ذرا کمزوری ہے ذرا جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابو جعفر کے بعد یعنی ابو جعفر سے پہ اب, یعنی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آئے تو ابو جعفر جن سے لے رہے ہیں جن سے ایک ہے جن کو دے رہے ہیں ایک ہیں جن سے میں ثابت کرتا ہوں ابو جعفر راضی جو سید الحفل ہیں کتابیں یہ بتاتی ہیں یہ ان سے لینے والوں میں ہے ہی نہیں ان سے لینے والے صرف یہی ہیں جو مضبوط ہیں ابو جعفر ختمی ہی ہے اب اب یہ وہ فائدہ ہے جو آپ نا چیز کے پاس پائیں گے حضور د فضلنا حضور در رحمتنا حضور د کرمنا سمجھیے گا آج ہی کھولی بیٹھا جی توجہ اچھا جی گیا جی. یار وہ ابو جعفر کدھر ہے ادھر ہے جلد کناد بابج ابوجا کنیتوں کی جلد میں آٹھویں جلد میں حافظ یوسف مرزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا ذرا سنیے یہ آ جی ممم. یہ ہے ابو جعفر الرازی یہ دیکھو لیکن اس کے متعلق بھی بات کو سمجھنا ذرا اس کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ علماء، علماء جرہ تعدیل کیا کہہ رہے ہیں سارے نقل کرنا چاہیے امام احمد بن امبل سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حدیث میں کبھی نہیں ہے دوسری میں فرمایا سالف الحدیث ہے تیسری میں آگے یاہیا بن معین امام بخاری کے شیخ وہ فرماتے ہیں کا تھے وہی وہیر عظیم بات سمجھنا ذرا میں وہ بھی سارے سنا دیتا ہوں اچھا امام یاہیا بن معیان فرماتے ہیں یوگتا وہ حدیث ہو یہ اور روایتیں ان سے بلاکن ہو یوگتے ہو کبھی کبھی خطا کر جاتے ہیں یاہیا بن معیم کی اور روایتیں سالے ہیں اچھا عباس دوری نے فرمایا سے سیکھا ہے وہ بھائی اگلے تو فیم آجربی اب مغیرہ غلطی کرتے ہیں تو مغیرہ میں کرتے ہیں مغیرہ سے جب روایت کریں تو غلطی کرتے ہیں دوسروں میں نہیں اور یہ حدیث مغیرہ کی نہیں دوسروں کی ہے اب بات کو سمجھ آگے چلیے اگلے نے کہا روان مغیرہ وہ علی بن مدینی ہے علی بن مدینی اچھا ان سے یعنی امام بخاری کے یہ بھی استاد ہے وہ کہتے ہیں مغیرہ اور وغیرہ سے روایت جب کریں خالت مالت کر لیتے ہیں علی بن مدینی کا اور کول ہے فرمایا ہمارے نزدیک سے ہے یہ وہ علی بن مدینی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کسی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو بچہ محسوس نہیں کیا صرف یہ استاد میرا تھا اس کے سامنے میں ایسے سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ میں بچہ ہوں یہ بڑا ہے بزرگ ہے. یعنی میرا علم اس کے سامنے بچوں کی طرح لگتا تھا جی علی بن مدینی وہ ہیں آپ نے سمجھنا ہاں امام بخاری کی حدیث بخاری ان سے بھری پڑی ہے وہ فرماتے ہیں اور خیر پھر حضرت محمد بن عبداللہ بن عمار موسری فرماتے سے محمد بن عثمان بن عبی عن علی بن فرماتے سے اچھا لفظ جو بولے تھے عبدالرحمان بن یوسف بالخراس ہیں انہوں نے بولے تھے احمد ابن حدی الکامل والے وہ فرماتے لہو احادیف احادیف اس کی حدیث صالح بہتر ہیں وہ قدر و بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے متحستیمہ اکثر حدیث ان کی بالکل ٹھیک ہیں وہ ارجن آباس میں ہی میری امید یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے خیر آگے آگے چلتے چلتے پھر آگے فرماتے ہیں شخص کے لفظ ہیں وغیرہ وغیرہ خیر پھر بتایا کہ امام بخیر فلان اب اب ان کی عادت شریف ہے توجہ ان کی عادت شریف ہے یہ پہلے لکھتے ہیں امام یوسف مرزی کہ اس راوی نے کن سے روایتیں لی ہیں اور کن کو روایتیں دی ہیں ہم مارو مرے اب پہلے وہ میں بتا دوں کہ وہ ابو جافر والی روایت کو کن سے لے رہے ہیں غمارا بن خزیمہ آن عمارا بن خزائمہ. جن سے لے رہے ہیں یہ دیکھو روا ان روا ان سے امام مزی یہاں تک ان راویوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ ابو جعفر لیتے ہیں کون ابو جعفر راضی تمیمی لیتے ہیں جن سے اس میں یہ دیکھ لو آصم بن عین کے لفظ آئن ہومارا بن خزائما عین والے ہیں نا وہ شروع میں آئے نا نا ان کے نام کے اس میں فرمایا عاصم بن ابن نجود ایک عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز دو اتا بن ابی ربا تین اتا بن اصاہب چار امر بن دینار پانچ آگے قاف کا ذکر ہو گیا قاف والے نام آ گئے یعنی کیا مطلب امارا بن خزمہ امارا بن خزمہ سے انہوں نے کوئی روایت لی ہی نہیں اب اب دوسرے دوسرے ابو جعفر کی طرف چلتے ہیں چلوں بحدانہ جی رنگ کی خدمت بحدانہ رنگ میں کروں یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائی یہ جلد نمبر آ گئی پانچ آئین کے نام والی وہ کنا تھی کنیتوں کی جلد تھی یہ ہے بن یزید یہ ہے عمیر بن جدید چار سو ستانوے سفا جو چھاپا میرے پاس ہے موسر الرسالہ والا عمیر بن یزید روا توجہ ہے روا ہوں روا ان جن سے جن سے انہوں نے روایتیں لی ہیں یہ سامنے یہ ہمارا اتوجہ امارا بن خزمہ بن اور ترمزی کا حوالہ ہے کہ ترمزی نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ان کی ترمزی نے ترمزی نے ان کی وہ حدیثیں اپنی کتاب ترمزی میں نقل کی ہیں روایت کی ہیں جو امارا بن خزیمہ سے ہیں کہ ان کی ابو جعفر ختمی کی اب بات کو سمجھنا یہ صاف تے کا نشان بتا رہا یہ سین کا یہ نسائی کا ہے یہ قاف دو نقطہ یہ کسوینی یعنی ابن ماجا کسوینی اور بولو مرو معلوم ہوا یہ کسی کا تب کی غلطی ہے نسخہ وہی صحیح ہوا جو یوسف مزدی والا تھا جب ابو جعفر رادی کی وہ بن خدمہ سے روایت ہی نہیں تو پھر غیر ختمی کیسے کہہ سکتے ہو معلوم ہوا وہ ختمی ہے حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے کتے وہاں بھی مارا ہے محد سانا رنگ بول بزرگوں کا فیض یہ کتے دے پنڈی مارن گے اے جان کے شیطان دے در کی وہ بک میرے نا بہت نہیں کھڑا بہت سمجھ نہیں آ رہی ہوں ذرا اور گال سن ایک نئی بحث چھیڑتا ہوں اسی مسئلے میں ادھر دیکھ یہ اس میں کہتا ہے اور امام ترمزی نے بھی فرمایا غریب ہے غریب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہی سند جو ہے یہی ہے اور سند کے ساتھ روایت نہیں ہے یہ امام ترمزی سے ہی خود صاحب ہو گیا روایت ایک موجود ہے عجیب بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تختبرانی کے حوالے سے اور یہ ہوتا رہتا ہے حافظ غماری نے لسا کدال کا فل استدرا کے الحفاظ ایک کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے حافظ محدسین نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صرف اسی راوی سے ملی ہے اور سے نہیں <متاز> انہوں نے کہا ہم نے تلاش کر لی فلاں جگہ پر اسی رابی کے علاوہ اور بھی موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کتاب کا نام ہے لہس فلسکا لے کر فل استدرا کے علحفاظ حافظ ابوالفیز کماری کی یہ بھی بہت بڑا نزدیک زمانے کا محدث ہوا ہے اب بات کو سمجھنا یہ دیکھو امام تبرانی فرما رہے ہیں تبرانی فرماتے ہیں روا حاضل حدیثہ اون بن عمارا ان روح بن القاسم ان محمد بن المنقدر ان جابر رضی اللہ تعالی ان کہ اس حدیث کو روایت کیا اون بن عمارہ نے روخ بن قاسم سے وہ حضرت محمد بن منقدر سے وہ حضرت جابر صحابی سے یہ ایک اور سند ہے یہ, یہ ایک اور سند ہے اس میں یہ فرماتے ہیں اون بن عمارہ نے اون بن عمارہ ضعیف راوی ہیں تحذیب کے اندر صالح الحدیث کے الفاظ امام احمد بن حنبل کے بھی موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے اور بلکہ اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے میرے خیال میں میں رہے؟ ابو احمد ابن حدیث بن حدیف فرماتے وہ میں اذاف ہی جو تب حدیث ہوں اون بنو مارا اگرچہ ضعیفہ لیکن ان کی حدیث لکھی جائے گی کیا مطلب اعتبار کے لیے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور سند کے ساتھ کہیں حدیث آئے تو اس کی ملا کر مضبوط بنا سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا مضبوط چلو اگر اگر کہہ لیا جائے کہ ابو جعفر ختمی نہیں مان لیا جائے اللہ سبیل المحال تسلیم کر لیں فرد کر لیں محال کو کہ وہ نہیں ہے تو پھر وہابی کے ساتھ میں یہ کلام کرتا ہوں کہ یہ اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے اگرچہ وہ سند ضعیف ہے لیکن اعتبار کے لیے کافی ہے اور یہ امام تبرانی فائدہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا بول ہر لحاظ نا ثابت ہو گئی اور یہ کتا پھر آگے جا کر کہتا ہے بس اچھا اس نے پھر عجیب تضاد بیانی کی ہے کبھی کہتا ہے توقف کرو کبھی کہتا ہے بس بس ثابت ہو گیا غلط ہوگی بس ثابت ہو گیا غلط ہوگی صحیح کبھی تو واہ بھائی واہ خیر اس حدیث کے ثبوت کے بعد السلام علیکم یو ابیوں پر کلام پہلے کر چکا ہوں اسی حصے میں اس کے بعد یہ میں پکار اور قضاء حاجت کے لیے غائب غائب کو پکارنا خصوصاً رسول اکرم کو اسی حدی سے صحیح لوہے توڑ میں ثابت ہے بول مرے اور اور سچ بات نکل جاتی ہے یہ لکھ رہا ہے پہلے کہ اس حدیث میں فائدہ ہے دل میں حاضر کرو بھائی مان تیرے نزدیک ارگاہ کا قابل حجت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ قدا حاجت کے لیے توجہ یہ کہتے ہیں شرکے حضرت عثمان بن حنیف کو تو خود کہہ رہا ہے ابن تیمیہ بعد میں انکار کرتا ہے کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ صابی حضرت عثمان بن حنیف اس نے غلطی کی ہے جو یہ کہہ دیا ہے کہ یار تم اب بھی کرو حضور کے زمانے کے بعد اور بتا دیا ہے ورد وظیفے کے طور پر یہ عثمان بن حنیف صحابی کی غلطی ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے یہ تو یہ لکھتا ہے اس میں مجموع فتح توصل والوسیلے والے رسالے میں اب بات کو سمجھنا میں پوچھتا ہوں کتے تو نے تو کہا تھا کہ استعانت بالمیت والغائب شرک ہے اور یہ صحابی بتا رہا ہے اگلا کر رہا ہے اور خالی اکیلے نہیں تھے حضرت عثمان کی دربار تھی باہر ہجوم تھا کوئی صحابی تھے کوئی تابے تھے سارے دیکھ رہے ہیں یہ شرک بتا رہے ہیں کتیا بے مانا سورا okay. okay. بتا یہ صحابی مشرق پھر شرک پر اللہ تعالی اتنا امداد کر رہا ہے کہ ادھر دعا ہوتی ہے وہ فارغ ہوتا ہے ادھر دربان فورن بلا لیتا پہلے بات نہیں سنی جاتی اور پھر اپنی نشست میں اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے یہ سب رب نے بھی شرک کر دیا یہ کیوں کام کیا رب نے اب سمجھو یہ خنزیر کیا لوگ ہیں یہ دجال کیا ہے یہ دجال کی نسل کیا ہے باتیں سمجھے باتیں تو, پڑی بات مل مل باتیں تو آگے بڑی ہیں بہت سال سے پہلے اور وصال کے بعد چلو بھائی لو دو تین حوالے سن لو یہ کہتے ہیں خبیش بھوکتے رہتے ہیں کیا پتا ہوں ان کو اور کیا پہلے تو سنا چکا ہوں بھائی میاں پہلے سنا چکا ہوں پہلے سنا چکا ہوں, سنا چکا ہوں خود ابن تعمیر اور بن تیم کی گھر کی باتیں وہ مان گئے ہیں حضور تو حضور رہے یہ امتی جو ہیں یہ رشتہ داروں کے قبروں میں حالات جانتے ہیں اور خصوصاً صالحین لوگ تو مرنے والوں گھر میں جو کچھ وہ کو سب جانتے ہیں یہ سب کچھ سنا چکا ہوں سنا چکا ہوں نا اب دو تین کتاب روح کے حوالے سے اب دو تین حوالے بڑے چوندے چوندے تو انا جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تمام احوال پر حاضر و ناظر ہیں اور قائم ہیں شاہد ہیں حاضر ہیں نازر ہیں قائم ہیں بولو اے اپنی امت کے تمام احوال پر حضور ش... حاضر ہیں ناظر ہیں شاہد ہیں قائم ہیں یہ میں جتنے لفظ بول رہا ہوں یہ اماموں کے آرے ہیں آرے میں اس وجہ سے بول رہا ہوں سبحان اللہ پہلا والا سنیے میرے بھائی امام زین الدین عراقی امام ولی الدین عراقی باپ بیٹا دونوں محدث کامل بڑے حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد کن کے استاد ترخت تقریب فی شرح التقریب یہ ہاتھ میں ہے جلد دوسری حصہ تیسرا بولو دو سو ستانوے سفا نمبر سنو اے پہلے حدیث سنو جس کے تحت وہ کچھ لکھ رہے ہیں اپنا عقیدہ ہاں ہاں ہاں ہاں وہ حدیث سنو سنا دوں سبحان اللہ بولتے نہیں سبحان آہ آہ بخاری مسلم ابو داؤد نسائی میرے نندر اللہ خارا من فسول میمن سارا فکالی فارا تو اللہ کم وانا شہید والله الارض والله ما عليكم. آلہ! آلہ! حضرت حکمہ بن امر صاحبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل تشریف لے گئے اہد پہاڑ کی جانب جہاں پر اہد پہاڑ جہاں پر شہدا ہے شہدا ہے کی قبریں ہیں وہاں جا کر ایسے نماز پڑی جیسے میت پر نماز پڑی جاتی ہے سمن سارا فیلن پھر ممبر پر تشریف لے واپس یہ اہد پہاڑ تقریباً ایک میل دور ہے مدینے سے آ کر ممبر پر تشریف لے گئے سال سے پہلے چندن کی بات ہے ممبر پر تشریف لے گئے فکال علی فرت اللہ میں تو ہمارا پیش ہوں جو پہلے جا کر جنت میں بندوبست کرنے والا ہوں وہ نا شہید اللہ اور میں تم پر حاضر ہوں شہید شہید تم پر شہید ہوں تمہارے تمام احوال کا گواہ ہوں توجہ ذرا اور شرع ان سے بتاؤں گا جن اماموں کا نام لیا شرع انہوں نے کرنی ہے اور بے شک اللہ کی کسم لاند میں اس وقت اللہ کی قسم میں یقیناً بلا شبہ اس وقت اپنے حود کوسر کو دیکھ رہا ہوں ساتھ میں آسمان کے اوپر جنت ہے کرسی سے بھی اوپر ہے ارش کی چھت ہے اس میں حودے کا ہے سونے نبی نے نال کیوں فرما جائے مت کوئی سمجھے گواہی سن سن میں گواہ کرے تے سن سنا کے گواہی دینی ہے نا میری اکھ اے میں اتنے کھلو کے ممبر تر پیاو نہگ دیکھنا میرے واسطے کی میں کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو شہید و کا یہ معنی ہے کہ تم پر ناظر ہوں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں ورنہ یہاں پر یہ بتانے کا کیا مقصد تھا اور سن بھائی قد ہوتی تو مساطی فرمایا ساری روئے زمین کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہے کتھیا سورا وہ ازازی لوستان تو تھکا تو ایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد اور حضور کے ہاتھ میں محمد علی اس کے اختیار میں کچھ نہیں اور سورہ تو آنا اس کے اختیار میں کچھ نہیں حضور فرماتے ہیں ساری زمین کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ کنجیاں میرے ہاتھ اے کتیا لے ہندوستان اور بڈھے چمگادڑ جانتے ہو ازازی لے ہندوستان ایک ازازیل عرب ہوا ایک ہندوستان ازازی لے عرب ابن عبد البہاب اور ازازی لے ہندوستان اسماعیل دل سمجھ نہیں آئی ہائے مو یا توجہ اب اب امام امام ولیدین امام زین الدین عراقی اور امام ولی الدین عراقی کی شرح سنیے سبحان رہا سبحان رہا آنا شہید ان کے لفظ کے تحت کیا لکھتے ہیں امرے آپ فرماتے ہیں وہ آنا شہید ان یہ موافق اللہ تعالیٰ کے فرمان و جی نیبک ال شہید و یکونر رسول رسول تم پر گواہی دیں گے شہید توجہ آپ فرماتے ہیں وہ قد لو کے رافک تفصیر اللہ علیہ السلام یا شاد را و راجن علوما میں ملا و ملم جراؤ حدیث تفسیروں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے چاہے پہلے تھے یا بعد والے آپ نے کن کو دیکھا ان کے بھی جن کو نہیں دیکھا ان بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بتائی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ سے پہلے جا کر آپ سے پہلے تم سے پہلے جا کر پہ جا کر تمہارا بندوبست کروں گا دوسرا یہ ہے کہ ہتھی یا شہدہ بے آمائے آخر ہم ما سارا کرنا ہی آ فرما حضور نے دو باتیں ایسی بتا دی ایسی سفتے شاہ نے اپنی بتا دی جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی وہ کون سی ہے ایک فرمایا تم سے پہلے جاؤں گا تمہارا بندوبست کروں گا دوسرا فرمایا تمہارے متعلق گواہی دوں گا آنا ہوں آگے لفظ جہ لکھ رہے نے فاہ و سلام تو سلام کامبے حضور دونوں جہانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں اپنی امت کے تمام امور کے ساتھ قائم ہیں تمام امور کو قائم کرنے والے نظر رکھنے والے ہیں فی حالت حجات ہی و موت ہی اپنی حیات و موت دونوں حالتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر نظر رکھنے والے کائم ان بے امر ہیں انہوں دے سب معاملات سب کم سب امر سب چیزیں ساری گلا آپ انہ نے قائم نے کیا مطلب نگران نے آپ دیکھ رہے توجہ توجہ اور آگے آگے ایک سند جید کے ساتھ اسناد جید کے ساتھ حضرت توجہ عبداللہ اللہ اب سے حدیث نقل کی مسند پسار کی سند جید کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم تو حد سونا وا یحد کئی حضرات نے کہا تحدثون حد سونا وا یو وفاتی خیر الحکم تورد حد علیہ فما فمارے من خیر حمید اللہ علیہ و مارے تمن شرن اس تخل اس تک فرط اللہ فرمایا فرمایا سند جید ہے سند عبد اللہ ہے بنیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے بولو ہے دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں کیوں آگے فرمایا تمہارے عمل میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں فما رہے تو میں خیر فرمایا جو اچھا تمہارا عمل دیکھتا ہوں ہاں نہ پہلے پہلے وہ حیات, حیاتو, حیاتی خیر القم میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اس وجہ سے کہ کچھ تم کرتے ہو ادھر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں جا جاتی ہے یہ معنی یا تم بیان کرتے ہو باتیں مجھ سے میں تمہاری تم سے کرتا ہوں یہ دو معنی یہاں پر کیے گئے ہیں پھر آگے فرمایا وفات بھی میری تمہارے لیے بہتر ہے کیوں کہ تمہارے عمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں فمار آئے تم خیر جو اچھی جو تمہارا خیر کا عمل ہوتا ہے میں کہتا ہوں الحمد للہ شکر ہے میرے امتی اچھے کام کر رہے ہیں اور فرمایا اگر کوئی بما رہے تو میں انشر اگر کوئی برائی کی شر کی بات تمہاری دیکھتا ہوں تو پھر اس تک فرۃ اللہ کم تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں ایک حوالہ ہو گیا قائم بے ہم قائم شہید حاضر نازر امروئے ناظر دیکھنے والے حاضر یہ نہ مانے ناظر تو ہو گئے کیونکہ حضور فرما رہے ہیں تمہارے حملوں کو دیکھتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آنا شہید اور نالکوں ویسے شہید جو ہے نا شہید اس کا مانا اگر گواہ بھی کرے نا شاہد اور شہید کا تو اس کو گواہ کو بھی اصل اس وجہ سے گواہ شہید شاہد کہتے ہیں وہ میرے بھائی کہ وہ حاضر ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ واقع میں حاضر نہ ہو تو گواہی نہیں دے سکتا اصل شہید شہادت کا معنی حضور ہوتا ہے شہود کا معنی اصل حاضر ہونا ہے چشمد گواہ جو ہوتا ہے خیر اس کے بعد امام ابن الحاج مال کی مذہب کو وہ شافری تھے یہ مال کی آ گئے یہ کون آ گئے المدخل محدث ابن سبن الحاج کی یہ محدث ابن نے ابھی جمرا کے شاگرد ہے سن سات سو سینتیس میں وفات ہے ان کی سن میں اب اس وقت کے علماء کا کیدا سنیے یہ کہتے ہیں اس وقت احمد رضا نے بنا لیا بروئے اس وقت کے علماء کا دا سنا آپ فرماتے ہیں جلد نمبر دو پہلی سب حصہ نمبر پہلا ایک سو ستاسی سفا کتنا ہے یہ بیان تو میں انشاءاللہ شاء ایک اور مسئلے میں پیش کروں گا تفصیلی مکمل ان کا اب اس مطلب کے مطابق بات سنا دیتا ہوں آپ سفا نمبر 187 پر فرماتے ہیں <قصصور> <قصور> ہمارے <laws> علماء فرماتے ہیں ایک نہیں سب علماء ہمارے مال کی مذہب کے ہوں جس طرح کے بھی ہوں سارے ہمارے علماء ماں فرما اگر مال کی مراد ہو تو مال کی تو سارے ہو گئے نا اگر اہل سنت مراد مرادوں تو پھر سارے سننی توجہ ہے ہاں کالا <تصحيح> رحمت اللہ سورت اللہ علیہ وسلم فائدہ ملکت فرماتے ہیں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیا تھے کریم آئے لقدر مل آیا تیرا بہل کوبرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آج کی رات بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ان میں سے سب سے بڑی نشانی جو دیکھی اللہ فرما رہا ہے بڑی نشانی ایک دیکھی ہے اب وہ کیا ہے فرماتے ہیں وہ بوجھیا ہمارے علماء فرماتے ہیں قدور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر اپنی صورت شریف دیکھی وہ دولہے بنے ہوئے ہیں ساری خدائی دلہن بنی ہوئی ہے فرماتے ہیں شب اصر کے دولہا امدرو نوشے پس میں چلے آلہ تیری نظر تو ہی صدقے! اے تیری نظر تو صدقے را سورت سلام تو سلام پیدا ہوا عروس المملکت وہ دولہے بنے ہوئے کینا دول شبے سروں کے دلہا پے پہ ہاتھ درو نو شہر جل جانے با با با با اگلی گھ جیڑی سننے والی اس وی آ فرما چمن تبصل ابھی اب او سبھی اوتا نبا ہے جہ من ہو فلا یور دو ولا فلا جو ردو بلا جو خیب فرماتے ہیں تو پائے پتہ چلا جب مقصود کائنات آپ ہیں دلہے آپ ہیں دلہن آپ کے لیے ہے کائنات آپ کے لیے ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے دلہن دی اور دلہن دلہن لکی روے دلہے تو خدائی لکی روے مصطفیٰ تو دلہن چھ رہے دے تو یہ ممکن نہیں دلہن چھپی روے دولے تو یہ ممکن نہیں خدائی چھپی روے, خدا روے مستفا آپ آگے فرماتے ہیں ذرا توجہ فرما توی اب جو حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہے اب استغازی یا آپ کو, آپ کو فریاد رس آپ آپ کے وسیلے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے اگلا لفظ بم ہے بم کیا فرماتے ہیں او طالب ہوا اج من ہو یا اپنیاں حادت لوڑا اپنی ضرورت نبی پاک سے طلب کرتا ہے یا رسول اللہ میرا کام کر دو تالاب ہوائے ہو ہو اپنی ضرورتیں حاجتیں حضور سے ہی مانگتا ہے فرماتے ہیں فلا یور خیب فرمایا ممکن ہی نہیں اللہ اس کی ٹالے جی اللہ ٹال دے اور یہ رسوا ہو جائے نا جب مدینے کے تاجدار سے مانگے گا مل گی پکا شرک ماں مالکی سارے ستو سدی اٹھوی سدی اس زمانے سارے مشرق ہو گئے پکے مرو می آخیا جی نو منظور ہے خارا میں طبیعت بڑی خراب ہے گلا نہیں چلتا میں بوا جی تو گلا پیا چل تو سمجھا گا منظور کنٹا پرواہ وقت حضور دس اور بہ سکنا کیونکہ سونے با سونے با چیا چشتی تاری گل سدھی کرا سا تیر کام سیدا کی گل سی دس ہائے ہائے ہائے ہائے اگے میں کی کی اگے ہوں کی کی دسا تین اگے کی کی دسا اگے جا کے فرما دے ہائے ہائے ہائے خود اعتراض کرتے نے سوال کرتے نے کہ یار تا دسی آنا ہے اگ پھر فرمانے لما شاہدت بہل مواجنا ولا فرماتے ہیں معائنہ بھی ہے حدیث بھی دس دیا حضور سرکار لوڑا ہوں بھی کر دینے حاجت آپ بھی پوری کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں تو جوتا اللہ تہی علیہ وسلام اصل میں پوری فصل باندھی ہے نبی پاک کی قبر کی زیارت کی کہ آداب بتائے ہیں کیسے زیارت کرے ہاں ابن بم تعمیر ہے نا آگے پھر فرماتے ہیں ہمارے علما فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کما و فی حیات فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جائے ہمارے علما فرماتے ہیں ایسے ہی محسوس کرے میں حضور کے سامنے ویسے کھڑا ہوا ہوں جیسے آپ زندگی میں ہوتے تھے اتنا فرق میں نموتے ہی وہ ہی آنی فی مشاہدت ہی لے مت ہی وہ مارے فتح میں ہم جاتے ہم وہ ہزار فرماتے ہیں اس وجہ سے کیوں سمجھے فرمایا اس وجہ سے کہ حضور کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں کس بات میں آنیفی مشاہدت ہی کیا مطلب فرماتے ہیں حضور کا دیکھنا اپنی امت کے احوال اپنی امت کو اور اپنی امت کے احوال کو پہچاننا ان کی نیتوں کو جاننا ان کے ارادوں کو جاننا ان کے دل کے خیالات کو جاننا فرمایا جیسے زندگی میں جانتے تھے اسی طرح وفات میں جانتے ہیں وفات کے بعد جانتے ہیں نیتا بھی جان دینے ارادے بھی جان دینے خیال بھی جان دینے امت ہر حال بھی اللہ حضرت بولیا اے لفظ لکھ لو ڈب مرو ایک لا فرق کا بے موت ہی وہ حیات ہی اے آنی آنی فی مشاہدت ہی لے امت ہی وہ مارفت ہی بے اخوال و نجات ہم و ازا میں ہم وہ ہم سنو اے اگلے لفظ جلی چل خفا افی ہے یہ سب کہنا یہ سب امت کے احوال نیتاں ارادے سب کچھ حضور کے سامنے بالکل واضح ہیں کوئی خفا نہیں ہے کوئی پوشیدگی نہیں ہے <متحد> بولو ہے مرو <متحد> یہ ہے عقید ایل سننا کتیا دس تورا ہے مدرزہ بنایا ہے دونو بندیا لانتیا مدرزہ بنایا مدرزہ بنایا نہیں ہمیں پڑھ پڑھ کر سنایا ہے ان کا اتنا قصور ہے ویلن کا مجبور ہے حق کے بیان پر مسرور ہے